بسم مسائل <سلام> محمد ریاض محمد جس موضوع پر تربیت کی کیا ہے اور دروس کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات سبجیکٹ قیامت کے قرب کا زمانہ ہے ارد قیامت کے زمانے کے متعلق سے اجل المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰوں کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں وہ آیا تن تطاب کا نظام ابال قطع فاب ایک تسبیح کو جس طرح کاٹ دیا جائے ایک طرف سے اس کے دانے پیدر پہ جس طرح اور تیزی سے گرتے ہیں اسی طرح ہی قرب قیامت میں فتنے آپ کے اوپر گریں گے یہ یقینی ہے کہ یہ معاملات ہونے تھے دلیل کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو مضموم نہیں ہے ضد کی بنیاد پہ اختلاف ہو تو ضرور مضموم ہے اجماعی مسائل میں بھی لوگ ٹانگ اٹکانا شروع ہو گئے انہی میں ایک مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے استاد ذی مکرم اس پہ کلام فرما رہے ہیں اور آئندہ بھی کلام فرمائیں گے انہی عقیدے میں ایک کڑی مسئلہ توصل ہے میرے بھائی وہ توسل کا لغوی معنی ما یا تقرب و بحشعی یا ما مایا توسل الشی ذریعے کا نام ہے کسی چیز تک ذریعہ کسی چیز تک واسطہ لغوی معنی اور اسی طرح حقیقی معنی کے اعتبار سے توسل کیا ہے شرع معنی کے اعتبار سے جس کو آپ اصطلاحی معنی بھی کہہ لیں یہ توسل ہے ا تقرب بدعاً نبی او و اولیاء چاہے وہ بندہ نبیوں سے جا کر دعا کرائے ولیوں سے کرائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس حاضر ہو ان سے دعا کرائے یا بجاہم و بحرمتہم ان کا وسیلہ دے کر دعا کرائے یہ اول عبادات عبادات کے ذریعے کسلات و سیاب و یہ چیزیں اللہ کے راستے میں ادا کر کے بندہ اس کا دعا کرائے ایک لفظ گزرا کہ اولیاء کرام کی زوات سے یا انبیاء کرام سے بندہ دعا کرائے اس کے لیے علماء کی جو تعریفات لکھی ہیں ان کا محاصل اور مفاد یہی بنتا ہے سوا ان کا نفی حیات اوباد وفات چاہے وفات کے بعد ہو چاہے وفات سے پہلے ہو یہ توسل جائز ہے اور یاد رکھیں ہمارے ہاں توسل کا مسئلہ یہ مستحب ہے مستحسن ہے اچھا ہے ہم اس معاملے میں اس کو وہ حیثیت نہیں دے رہے جو عقیدہ حیات النبی کی حیثیت ہے کہ نہ ماننے والا یہ ہے یہ ہے ہم نے مستحسن کی حد تک کہا یہ ایک فقی مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں جن دلائل سے فقی مسئلہ حاصل ہوتا ہے انہیں دلائل سے یہ حاصل ہو جائے گا ہمیں اس پہ لب کشائی کیوں کرنی پڑتی ہے اس پہ آپ حضرات کو یوں بلا کے مجمع بٹھا کے گفتگو کیوں کرنی پڑتی ہے جب کہ ایک جائز مستحسن چیز ہے اس کی وجہ مخالف کا ضد اور انعاد ہے اہل بدت ہمیں اس معاملے تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمیں مجمع لگا کر یوں ان کا رد اور اپنا مسلک پڑھانا پڑتا ہے اہل باطل میں اس مسئلے میں بنیادی طور پہ جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ غیر مقلدین ہیں اور مماتی ہیں مماتی اور غیر مقلد یہ مسئلہ توسل کا انکاری ہے اور واضح طور پہ یہ نہیں کہ بندہ انکار کرے اسے یہودی اور عیسائی کا مذہب بتاتے ہیں یہود اور نصارہ کا طریقہ بتاتے ہیں شرک کا چور دروازہ بتاتے ہیں اس طرح کے معاملات کے حد تک اتر کے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں ایک بات کہوں کہ اگر یہ اہل بدت یوں اعتراض نہ کرتے نا تو شاید مسل کے حقہ کے دلائل اس انداز میں جمع نہ ہو سکتے جتنے آج ہوئے ہیں آپ علماء طلباء جانتے ہیں وبدہ طبیشیا اگر رات نہ ہوتی نا تو دن کی قدر نہ کی جاتی گرمی نہ ہوتی تو سردی کو اچھا کوئی نہ کہتا اسی طرح مرزائی اگر عقیدہ ختم نبوت کا انکار نہ کرتا تو جس طرح عقیدہ ختم نبوت پہ دلائل اکٹھے ہیں شاید اتنے دلائل اکٹھے نہ ہو سکتے رافضی عظمت صحابہ کا انکار نہ کرتا عظمت صحابہ کے لیے جتنے دلائل اکٹھے ہیں وہ شاید اتنے اکٹھے نہ ہو سکتے اسی طرح عقیدہ حیات کا معاملہ ہے تقلید کا ہے جتنے چلتے چلے جائیں یہ اٹھے ہیں تو اس حد تک دلائل جمع ہوئے ہیں آہل بیدت نے اس کو سو فیصد کہہ دیا یہ شرک ہے شرک کا چور دروازہ ہے یہ تو ان کا مسلک اور ہمارا مسلک اس پہ یہاں ایک چیز اور بھی سمجھے کہ مماتی اس معاملے میں غیر مقلد کے ساتھ میں نے اس کو گنا ہے آپ کہیں گے مماتی تو حنفی ہونے کا ادعار رکھتے ہیں امام اعظم کا مقلد ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یہ اس معاملے میں ان کے ساتھ کیسے ہیں یاد رکھیں عقیدہ حیات النبی کے باپ میں مماتی پورا غیر مقلد ہے عقیدہ حیات النبی میں نہیں عقیدہ حیات النبی کے باب میں یعنی عقیدہ حیات النبی کے متعلق جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل میں مماتی پکا غیرمقلد ہے جو عقیدے اس مسئلے میں غیر غیرمقلدین کے ہیں وہی ان کے ہیں اس لیے میں نے لفظ اعلبت بولا ہے آپ کے پاس فائل موجود ہے استاد ذی مکرم کی یہ تو بہت ہی زیادہ آسان ہے میں اس میں آپ کو اشارے کرتا چلوں گا آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے توجہ توسل کے معاملے میں تین چیزیں بنیادی ہیں کسی نبی یا ولی کا وسیلہ دینا پیدائش سے پہلے ایک دوسرا کسی نبی اور ولی کا وسیلہ دینا اس کی زندگی میں اس سے دعا کرانا اس کی زندگی میں اس کی ذات کا وسیلہ دینا تیسرا اس کی وفات کے بعد وسیلہ دینا یہ تین طرح یہ درمیان والا ہے کہ اس کی زندگی میں وسیلہ پیش کرنا بزوات الفاضلہ اس کی کچھ قسمیں ہیں مثلا جو وہ بھی قائل ہیں بھی کسی بزرگ کے پاس جا کر کہو آپ ہمارے لیے دعا کرو تو بدت بھی کہیں گے ہم اس کے قائل ہیں زندگی میں اعمال صالحہ کا وسیلہ دینا وہ کہتے ہیں یہ بھی ہم جائز سمجھتے ہیں میں نماز پڑھو کہو یا اللہ میں تمہیں نماز کا وسیلہ دیتا ہوں میرا یہ کام کر دے روزہ رکھو یا اللہ میں تجھے روزے کا وسیلہ دیتا ہوں یہ کام کر دے اللہ میں نے زکوۃ ادا کی ہے زکوات کے وسیلے سے مولا میرا یہ کام کر دے وہ کہتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں اعمال کا وسیلہ یہ زندگی میں جا کے کسی کو آپ میرے لیے دعا کر دو آپ بزرگ ہو میرے لیے دعا کر دو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے پھڑا اس معاملے میں آ کے پڑتا ہے کہ پیدائش سے پہلا وسیلہ تم نے کہاں سے نکالا ابھی تو آئے بھی نہیں ہے یہ وفات کے بعد تم نے کہاں سے نکالا ذات کا وسیلہ تم نے کہاں سے دیا ذات کا وسیلہ نہیں دیں یہ شرک ہے یہود اور عیسائی کا معاملہ ہے اس طرح کے فتویٰ بازی ہمارے اوپر آ جاتی ہے ہم بنیادی طور پہ ایک بات کہیں گے اعمال سالیہ کا وسیلہ تم بھی مانتے ہو ذات کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں چاہے وہ پیدائش سے پہلے ہو پیدائش کے بعد ہو نبی اور ولی کے لیے میں ایک بات پوچھتا ہوں ذات کے وسیلے سے پہلے اعمال کے وسیلہ نماز کا دو روزے کا دو حج کا دو زکوۃ کا دو جہاد کا دو قربانی کا دو یہ تمام اعمال بے ان کا وسیلہ دو میں پوچھوں گا نماز تمہیں اللہ نے آ کے خود دی روزہ تمہیں اللہ نے آ کے خود دیا ہے زکوٰۃ تمہارے اوپر اتری ہے قربانی کا حکم تم پر آیا ہے جہاد کے مسائل تمہیں بتائے گئے گے کہیں گے نہ حضرت پاکل صلاحت وسلام کے واسطے سے پتہ چلے ہیں تو میں کہوں گا ان اعمال کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے نا ان امال کا وسیلہ بھی تو حضور کی ذات ہے حضور پاک کی ذات کو نوزب اللہ نکال دیا جائے تو یہ اعمال بھی تم تک نہیں پہنچتے جب ان اعمال کا وسیلہ حضور کی ذات ہے تو پھر حضور پاک کی ذات کا وسیلہ ڈائریکٹ کیسے ناجائز بنتا ہے ایک بات اور یاد رکھیں تقرب کسی کا قرب حاصل کرنا اعمال کے حساب سے عال بدت بھی جائز باندھتے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں عمل کر کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے بندہ اللہ کے غریب ہو جاتا ہے ہم مانتے ہیں بتائیں عمل افضل ہے یا رسول اللہ کی ذات افضل ہے آپ یقینی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ذات افضل ہے میں صرف آپ سے نہیں پوچھتا بلکہ اس سے پہلے آپ اگر اس پہ دیکھ لیں تو سفر نمبر پانچ کے اوپر یہ مکمل آیت موجود ہے صورت عال عمران آیت نمبر چونسٹھ لکت من اللہ رسول اللہ پاک امتنان کی بات فرما رہے ہیں احسان کی بات فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے نماز کے لیے نہیں فرمایا روزے کے لیے یوں نہیں فرمایا حج کے لیے نہیں فرمایا حضر پاکل سلاۃ و اسلام کی ذات کے لیے فرمایا ہے تو حضرت پاکل الصلاۃ اسلام کی ذات افضل ہوئی ایک ہے تو نماز پڑھ کے خدا کے قریب ہو اور روزہ رکھ کے خدا کے قریب ہو حضر پاکل صلاحت اسلام کی ذات عالیہ اس سے بلند ہے ذات کا وسیلہ بطری کے اولا جائز بنتا ہے اچھا ایک چیز اور بھی یاد رکھے حضر پاک صلاحت وسلام کی ذات کے بارے میں میں ایک بات کہوں بنگا عمل کرتا ہے عمل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں عمل کا وسیلہ اور حضور کی ذات کا وسیلہ اگر ان دونوں کا کمپٹیشن مقابلہ کیا جائے حضرت پاک کی ذات کا وسیلہ افضل نکلے گا عمل میں تو ریا آ سکتا ہے عمل میں دکھلاوا بھی آ سکتا ہے عمل میں خشنودی غیر بھی مطلوب ہو سکتی ہے حضرت پاکلا اسلام کی ذات کے بارے میں کیا کہو گے آپ علیہ السلام کی ذات میں تو چیزیں موجود نہیں ہیں منسلح جرا فقط اشرق من منسامہ جراہی ومن تصدق کا جرائی فضل اعمال والے تو فضل تبلیغ میں پڑھ چکے ہیں میں نے اس لیے فضل امال کا حوالہ دیا تھا کہ تم اس میں دیکھ لو مندہ کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھے تو کہتے ہیں مشرق ہو جاتا ہے یعنی مشرق والا کام کر لیتا ہے اس طرح دکھلاوے کا روزہ ہے اس طرح دکھلاوے کا صدقہ ہے تو اس میں تو رعا بھی آ سکتا ہے لیکن حدر پاک صلاحت اسلام کی ذات کے معاملے میں ریا نہیں ہے یہاں ایک جملہ محترضہ سمجھے وہ کہتے ہیں ہر عبادت کرو اللہ رب العزت قبول کریں قبول نہ کریں دونوں احتمال ہیں کوئی سی بھی عبادت ہو اللہ قبول کرے ہو سکتا ہے نہیں قبول کریں ہو سکتا ہے تحت تو مشیت اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی خوشنودی پہ ہے اللہ کی چاہت پہ ہے رب چاہیں تو قبول کرے نہ چاہیں تو نہ کریں لیکن کوئی آدمی درود پاک پڑھے تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ مقبول ہے درود پاک کمانا اللہ یہ فائدہ نبی علیہ السلام کو دے دے وہ گناہ گار کے منہ سے بھی اللہ قبول فرماتے حضرت پاک کی ذات بلند ہے یہ تو مقابلہ ہی نہیں ہے تو ذات اور اعمال کی بات ہے اگر اعمال کا وسیلہ جہاں سے جائز بنتا ہے حضرت پاک کی ذات کا وسیلہ انہی دلائل سے بطری کے اولیہ جائز بنتا ہے اس کی ایک مثال ہمارے استاد محترم دیتے ہیں مسلم مسلم جلد 2 صفحہ 10 کی باب تحریم سبی اصحاب الصحابہ سبی اصحاب النبی حضرت پاک علیہ السلام کے صحابہ کو ناذیبا کلمہ بھی نہیں کہنا بری بھلی بات بھی کہنا ان کے لئے کے لیے کیا ہے ل صبو صحابی فعن عہد کم لنف کا مصلا عہدن صاحبہ ما ادرکم ولا نصیفہ لوگوں یاد رکھو ایک صحابی رسول نے اگر ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور تم نے اس کے مقابلے میں اس سے بڑھنے کے لیے اس سے آگے ہونے کے لیے عہد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیا صدقہ کر دیا تو اس کا ایک مٹھی جو جو, جو ہے وہ آپ سے بڑھ کے ہے وجہ کیوں بڑھ کے اس کی کیا معنی ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ ذات پیغمبر سے تعلق ہے وہ تعلق میرا ذات پیغمبر سے نہیں ہے جو صحابی رسول کا حضر پاک کی ذات سے حضر پاک کی ذات کا تعلق اس حد تک ہے کہ صحابی ایک مٹھی جو رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں بہت پہاڑ خرچ کرتا ہوں بہت پہاڑ اس کے مقابلے میں کم ہے صحابی کا ایک مٹھی جو جو ہے زیادہ ہے ذات پیغمبر کی اس حد تک معاملہ ہے اور یاد رکھے ذات پیغمبر یہ تو بہت بڑی چیز ہے آپ اعمال کی بات کرتے ہیں ابوبکر بکر صدیق رسی اللہ تعالی عنہ ذات پیغمبر کی وجہ سے سب سے بلند پہنچے ہیں سب سے آگے پہنچے ہیں کوئی اور دلیلیں اپنی جگہ افضلیت ہے اکبر کی لیکن ذات پیغمبر کا دخل ان میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ روایت نہیں جانتے عمر فاروق رسی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں ہم معاشہ حیرانوں کے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ میں نے تو سمجھا کہ میرے والد کی نیکیاں ہوں گی نہیں تیرے والد کی ہجرت والی رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کے وجہ ہجرت کی رات صدیق نے گود میں لٹا کے پیغمبر کی ذات کی زیارت کی ہے تو ذات کا معاملہ اس حد تک ہے کہ عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیان صدیق کی ذاتی نیکیوں سے بڑھ کے یہ مکمل یہ نیکیان اور افضلیت کا معاملہ صدیق اکبر کی پیغمبر کی ذات سے معاملہ دخل ہے۔ پیغمبر کی ذات کا دخل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو تو مکمل اگے۔ پوری دنیا میں صحابہ کرام کے بعد تابعین افضل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ برامت الکائنات میں سب سے افضل ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے صحابہ اور تابعین کے بعد لیکن صحابی رسول کا درجہ تو بہت زیادہ ہے وجہ صحابہ میں مجھے کوئی ایسا صحابی نہیں ملتا جس نے قانونی طور پہ یوں شریعت لکھوائی ہو جیسے امام اعظم نے لکھوا دی ہے مکمل شریعت یوں تو نہیں ملتا وجہ اس نے تو سب سے پہلے کام کیا ہے طویل الصعف اول مندونا سب سے پہلے یہ تدوین والا ہے اس کا رتبہ کیوں نہیں بڑھا و... یقیناً اس کا بڑھ جاتا لیکن ایک ہی معاملہ ہے صحابی کا تعلق میں پیغمبر کی ذات ہے. اس کے تعلق میں صحابی کی تابی ہیں وہ صاحبی ہیں حضور پاک کی ذات کا اس حد تک معاملہ ہے تو جو لوگ ذات کا انکار کرتے ہیں انہیں تھوڑی بہت پیالہ شرم کا پی جانا چاہیے شرم کا پینا بڑی بات ہے شرم کا پیالہ سونگ لینا چاہیے تاکہ اس معاملے میں وہ دیکھیں کہ ہم پیغمبر کی ذات کی وسیلے کے وسیلے کا انکار کر رہے ہیں حضرت پاک علیہ السلات کی ذاتِ عالیہ جو یہ لے کر آئے ہیں نا ان اعمال کو ان کا وسیلہ کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسی بات ہے استاجی فرما رہے تھے میاں والی کے علاقے میں میرا ایک جگہ جلسہ تھا مجھے منتظمین نے کہا کہ آج آپ جو ہے نا وہ مسئلہ بیان نہ کرنا عقیدہ حیات النبی میں نے پوچھا کیوں تو انہوں کہا مجمع میں 70 فیصد سے زیادہ وہ لوگ ہیں 70 فیصد زیادہ استاد جی فرمانے لگے پھر تو وہی بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ ائے تو نے کہا نہیں بھائی تھوڑا گزارا یہ وہ ادھر ادھر کی بات استاد جی فرماتے جب میں نے بیان کیا اور بیان اپنے عروج پہ, پہ پہنچا اس وقت میں نے بیان روک کے کہا اللہ پاک تم سب حضرات کو مدینہ لے جائے کیا فرمایا تم سب کو مدینہ لے جائے تو مجمع نے کیا کہا ہوگا آمین تو اسا جی نے کہا اللہ پاک تمہاری برکت سے مجھے بھی لے جائے تم نے کہا آمین اسا جی نے کہا شرم کرو وہ حیران ہوئے بھائی ہم نے اسے دعا دی ہے ہمارے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں شرم کرو یوں تو نہیں ہونا چاہیے حضا جی نے فرمایا میں نے اسی لیے تمہیں کہا شرم کرو اگر میں کہتا حضور پاک کی ذات کی وجہ سے اللہ مدینہ لے جائے تو تم نے کہنا تھا شرک ہے جب میں نے کہا تمہاری ذات کی وجہ سے لے جائے تو تم نے کہا آمین تو میں نے کہا شرم کرو اسی وجہ سے حضرت پاک علیہ السلام کی ذات اس سے اوپر ہے ذات کا معاملہ بہت بلند ہے عامال کا معاملہ وہ نہیں ہے اچھا ایک بات ذرا یہ سمجھیں ہی میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے ذات کے معاملے میں اور عامال کے معاملے میں اب تھوڑی ان کی عبارات بھی سامنے آ جائیں کہ آہل عبیدت کی عبارات اس معاملے میں کیا ہے صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر تین بلکہ مذہب اہل بدت موجودہ دور کے غیر مکلدین اور مماثی حضرات نے کیا کہا ہے طالب الرحمن غیر مکلد صاحب ہیں آئیے عقیدہ سیکھیے صفحہ ایک پانچ نو پہ لکھتے ہیں کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عمل صالح نہیں ہے حضور پاک کا وسیلہ دینا عملِ صالح نہیں ہے آپ اندازہ لگائیں یہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے نمبر پہ محمود احمد یہ بھی غیر مکلد ہے فتح و سرات صفحہ ستر پہ لکھتا ہے کہ جو انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے ہیں وسیلے کی بات کر کے شرک میں مبتلا کر رہا ہے رئیس ندوی تو وہ کے بارے میں اس نے جو گالیاں دی ہیں مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جائزہ صفحہ چھپن سے لے 856 سے لے کے آٹھ تک آپ اس کو دے لیں دیکھ لیں اس نے کس حد تک گری ہوئی زبان وسیلہ ماننے والوں کے لیے بولی ہے مماتیوں میں مولانا محمد حسین نیلوی اپنی کتاب ندائے حق جلد دو تین سو انچاس عنوان مسئلہ بذوات او کا اصل ماخذ اس کے تحت لکھتے ہیں یہ مسئلہ یہود اور حنود سے چلا ہے یہود اور حنود سے ہمارے پاس آیا ہے مولانا محمد طاہر صاحب پنپیری البصاعر اس کے حاشے میں صفد دو سو سینتیس پہ لکھتے ہیں قائلین توصل پہلے دور کے مشرقین ان کا عقیدہ ایک ہے میں تبصرہ نہیں کر رہا ورنہ میں کہہ سکتا تھا موجودہ دور کا فتنہ نمبر ون غیر مقلد اور آپ کا عقیدہ ایک ہے بہرحال یہ ان کے ساتھ ہمیں ملا رہے ہیں مولانا تا بندیالوی وسیلہ کیا ہے صفا 42, 41, سینتالیس 64 کیا لکھا کہ نہ کسی صحابی کا عمل ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے بالکل اس کے وسیلے پہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس حضرت علامہ صاحب کے آپ جو ہے نا دعوے کی حقیقت آئندہ جو ہے نا بات میں آپ سن لیں گے ایک مقام پہ کہتے وہ پاگل اپنا درخواست پیش کرنے کے لیے مخلوق میں سے وسیلوں اور واسطوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے شرک کیا ہے صفہ انیس میاں محمد الیاس مولانا طاہر پنپیری کی ایک تصنیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ مولانا کی پہلی متبوعہ تصنیف ہے جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے اور اس کا موضوع توسل و وسیلہ ہے پورے ہندوستان میں عام ہے اور شرک کے بنیادی اسباب میں سے ہے آپ آئندہ حوالہ جات میں دیکھیں گے کہ یہ فتویٰ کن پہ لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ صفحہ دو پہ آ جائیں مذہب اہل سنت والجماعت بھی دیکھ لیں مذہب آل سنت میں علامہ سب کی اشافی المتوفہ سات ہجری کیا لکھتے ہیں انت البن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز الفی کُ حال قبل خلقی و بعد خلقی ہی فی مدت حیات ہی فد دنیا و باد مدت موتی ہی فی مدت البرزخ شفا اسقاملصب کی صفح تین سو اٹھاون پہ حضر پاکل اسلام کا وسیلہ ہر صورت میں جائز ہے تخلیق سے پہلے ہو تخلیق کے بعد ہو دنوی زندگی میں ہو یا قبری اور برزخوی زندگی زندگی میں ہو مکمل جائز ہے علامہ کستلانی نے بھی اس کے لیے واضح لکھا یمبغل ظاہر یقصر دعا او تذر اولا استغاثہ وط شف وط وسول صلی اللہ علیہ وسلم المواہب الدنیہ جل تین صفحہ چار علامہ کستلانی اس کے لیے کیا لکھ رہے ہیں لاہر زیارت کے لیے جو بندہ قبر پہ آتا ہے اس کے لیے تو یہ وفات کے بعد بھی ہو گیا ہے نا زیارت کے لیے جو بعد میں جاتا ہے قبر پہ تو وفات کے بعد بھی اس سے ثابت ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں ہمارے علماء نے اس کے لیے کیا سے کیا تک لکھا ہے اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی دیکھیں مسند الہند حضرت شاہول اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البال اس میں لکھا اس کا جلد دو صف اچھے ہے ہیں فرماتے امن ہیں ادبِ دعا تقدیم الصنا اللّہ وقت البن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیستجاب حضور پاک السلام کا وسیلہ دیں اور صنا پہلے پڑھیں تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے علماء دیوبند کی اجماعی دستاویز المحنت اللمفنت یہ المحنت اللمفنت علمائے دیوبند کی عقائد کے معاملے میں پہلی اجماعی دستاویز ہے حضرت مولانا ابو قادری حافظ اللہ تعالی تشریف رہے ہیں کل اور پرسوں آپ کے سامنے رضا خانیت کی حقیقت کو بیان کریں گے یہ انہی کے جواب میں لکھی گئی ہے حسام الحرامین الكفر والمین احمد رضا خان کے ذہن کی ذاتی اختراع ہے اس کے جواب میں علماء دیوبند نے لکھا ہے المحنت المفنت میں امتحانا نہیں بلکہ ترغیبا آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جو اس کتاب کا اصلی نام بتا سکے المحنت المفنت المعروف بھی ہی ہے اصلی نام بتا سکے شابش بتائیں جزاک اللہ تصدیقات لدف تلبی سات آپ اندازہ رکھے الدت کی تیاری بھی دیکھیں اور اپنی تیاری بھی دیکھیں تیاری بندہ کھل کے رکھے قاتل دفع تلبی سات یہ تلبی سات کا معاملہ جو ہے احمد رضا خان بریلوی کے اوپر رد ہے وہ کل تلبی سے بلیس کے معاملے مولانا کہہ رہے تھے نا اس کو اسی سے جوڑنے معاملہ وہی ہے المحنت المفنت درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں اس دن ایک غیر مقلط نے تالہ دیتے ہوئے المحنت پہ کہا تصویر مہندی چاہے پھر دیو میں نے کہا یار لفظ محنت کی توہین نہ کرنا کہتے کیوں میں نے کہا تمہارے ابائے محترم مولانا سفی الرحمٰن مبارک پوری نے یہ الرحیق المختوم میں لفظ محنت کو کو کے ناموں میں میں ایک نام شمار کیا ہے تو اپنے, اببا جی کو دیکھ لے اپنے گھر کی خبر بعد اس اعتراض کرنا تو یہ علماء دیوبند کے مسلک بیان کرتے ہوئے ساتھ میں چوتھے سوال کے جواب میں یہ بھی یاد رکھیں یہ سوال علماء عرب کی طرف سے آیا تھا علماء دیوبند کو کہ تم مسلمان نہیں ہو کیوں تم یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے چھبیس سوالوں کے جواب آئے تو فرمایا حقیقی مسلمان تو تم ہی ہو علماء عرب کا سوال تھا السالث و حل رجلع توسل الفیطا واتی بنوی صلی اللہ علیہ وسلم بادل وفاتی عملہ حضر باغ کا وسیلہ وفات کے بعد دینا جائزہ یا نہیں یا دوسرے حضرات کا بص الفصل کا کا ان کا دینا جائزہ یا نہیں ہمارے علما نے جواب دیا ان دنا و ان دشائے خلا ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے یوز التوس الفیطہ بلامبیا اوسٰٰحم بن الولولیا اوشا وسالحین فی حیاتم و باد وفاتحم المحََََََََََََََََََََ المفَن صفہ چھتيس صفہ سيںس يہ جائز ہے ہمارے علماء کے ہاں ہمارے اور ہمارے مشاخ کا طریقہ بھی یہی ہے ہمارے اور ہمارے مشاخ کا مجھے ايک آدمی کہنے لگا تمہارے مولويوں نے ہمارے اور ہمارے مشاخ کا طریقہ كا ہے كوئى اور دلیل تو نہیں دی یہ دلیل تو دیوبند بند والوں نے نكالى ہے میں نے کہا بابا جھوٹ ہے اگر بخاری پڑى ہے تو تجھے اس بات سے تعلق اور واسطہ اور علم ہونا چاہيے كہ امام بخاری حديث بعد ميں لاتے ہيں ترجمۃ الباب میں اکابر کی بات کو پہلے لاتے ہیں صافہ حماد بن صافہ حماد بن زید بن یدئی ابن, زیدن ابن پورے پہلے اکابر کی بات لائے پھر عبداللہ بن مسعود کی حدیث لائے ہیں اللهم ان التشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ حدیث بعد میں اکابر کے عمل کو پہلے مسلک کو پیش کرنا یہ انہی کا طریقہ ہے جن کا تم نام لیتے ہو ہمارے علماء نے یہ لکھ کے دیا۔ اچھا اس پہ ایک یاد رکھیں یہ میں نے اجماعی دستاویز کا لفظ بولا ہے اجماعی دستاویز کا کیا معنی حضرت مولانا ذکریہ کاندل بھی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد حضرت مولانا خلیلہ میں پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے شیخ الحد نے اس پہ دستخط کیے ہیں حکیم العمت نے اس پہ دستخط کیے ہیں مفتی عزیز الرحمان نے اس پہ دستخط کیے ہیں مولانا مفتی اللہ فیت اللہ نے اس پہ دستخط کیے ہیں حاجی عبد صاحب کے پیر کے پیر نے حضرت عبدالرحیم رائے پوری نے اس پہ دستخط کیے ہیں یہ سارے علماء کے تصدیقی دستخط موجود ہیں حضرت نانوتوی کے بیٹے مولانا احمد نانوتوی کے دستخط ہیں جو حضرت قاری طیب صاحب کے والد ہیں ان تمام علماء نے دستخط کر کے یہ عقیدہ کیا ہے اس لیے میں نے اجماعی دستاویز کا بولا ہے یہ تمام علماء دیوبند کا اتفاقی مسئلہ ہے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نا آج بھی مجھے ایک مماتی نے میسج کیا پھر اس کے بعد فتاوہ دیوبند پہ دسترد کر لو جہاں لکھا ہوا ہے, نسے ہے. نسے ہے میں نے کہا بابا میں نے جانتا ہوں کتی ثبوت ہے, ہے یہ تو نہیں لکھا ہوا کتی کی بھی دو علم جانتے ہیں نسکتی تو قرآن کی ہر یہ تو نے کہا سے نکالا بھائی یہی آیت نشقی ہے میں تو اس کے ساتھ ملا کے چھ ہزار چھ سو پینسٹھ اور آیتوں کو بھی نشقتی مانتا ہوں تو ایک کی بات کرتا ہے فتح دارالعلوم دیوبند پہ دستخط کراتے ہو وہاں صرف مفتی عزیز الرحمن صاحب کی رائے مبارکہ لکھی ہوئی ہے اس پہ دستخط کر جو حضرت مولانا عزیز الرحمن کے ساتھ سارے علماء دیوبند کا اجماعی موقف ہے اس پہ بات نہیں کرتے اچھا یہ ہمارے حضرات کا طریقہ ہے اچھا پھر اس پہ یہ بھی یاد رکھیں حکیم المت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بوادر النوادر زندگی کی آخری تعریف ہے حضرت کی زندگی کی آخری پہلی زندگی کی تعلیف حضرت تھانوی کی نثر تیب ہے اور آخری بوادر اور نوادر ہے اس میں بھی حیات اور توسل کی بات ہے اس میں بھی عقیدہ حیات اور توسل کی بات ہے وہ دعا اللہ ببرکت حاضل مخلوق المقبول وقد کدو و الجمہور امت کا اکثر طبقہ وسیلہ کا قائل ہے وقت جب وظمول امت کا اکثر طبقہ وسیلے کا قائل ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کا نام لیتے ہیں پھر میں کہوں گا شرم کا پیالہ سونگنا چاہیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حد تک یہ معاملہ بتایا ہے یہ مذہب اہل سنت والجماعت تھا وہ مذہب اہل بدت و زلالہ تھا دونوں مذہب کی طبیعین اور اس کی حقیقت کے واضح ہونے کے بعد ذرا اس کے دلائل کی طرف چلتے ہیں کہ دلائل کا معاملہ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے مثلاً سب سے پہلے کتاب اللہ ہے تو قرآن کریم سے اس مسئلے پر پہلی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے آپ دیکھیں صورت بکرا آیت نمبر نواسی و قانو یسطف ہونا اللہ کفر یہ قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے حضرت پاک پاکل اسلام کی پیدائش سے پہلے پہلی امتوں کے لوگ حضرت پاکل السلط اسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگا کرتے تھے اس کی تشریح میں اور نہیں تو علامہ محمود آلوسی رامت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں صفحہ کے اوپر ان کا حوالہ موجود ہے اللہ کب حکی نبیو آخر زمانہ تین سو بیس حضرت علامہ آلوسی نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ یہی کہا کرتے تھے اللہ ہم تم سے اس نبی کے واسطے اور طفیل سے دعا مانگتے ہیں جو آپ نے آخری وقت میں اس کو جو ہے بھیجنا ہے پاک پاکلات والسلام کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں اپنے دشمن کے خلاف مدد عطا فرما تو ان کی مدد ہو جاتی تھی روح المعانی مفتی بغداد کی کتاب ہے مفتی بغداد علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہے اس دن مجھے ایک نے کہا نعمان علوسی کو نہیں مانتے ان کا بیٹا ہے الآیات البجنات میں وہ اس عقیدے کا رد کرتا ہے میں نے کہا البیانات نعمان علوسی غیر مقلط تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں نے والد حنفی کو پیش کیا ہے تو غیر مقلد کو پیش کر رہا ہے یہ اور بات ہے مجھے کہتے ہیں حنفی کا بیٹا غیر مقلد میں نے قرآن پاک کو دیکھ لے انمن ان غیر وسال یہ معاملہ تو نو علیہ السلام کے وقت سے چل رہا ہے ضروری نہیں ہے میں والد کو پیش کر رہا ہوں تو بیٹے کو پیش کر رہا ہے وہ بھی حنفی نہیں ہے یہ علامہ محمود علوسی اور ہیں نعمان علوسی اور ہے نعمان علوسی کے معاملے کا نام لے کے محمود علوسی کے معاملے پہ مت کرو اچھا اس دن پھر ایک بندے نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے وقت کری الجمہور من الفا جمہور فوکا جو ہے اس وسیلے کو جو ہے نا ناپسند کرتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے علامہ آلو لکھا ہے میں نے کہاں لکھا ہے لیکن آگے جا کر بھی دیکھ وہ اس وسیلے کا رد کرتے ہیں جس میں جس کسی سے مانگا جائے تو بے ذات کے مانگا جائے میں حضور پاک علیہ السلات و اسلام کا وسیلہ دے کے یوں سمجھ رہا ہوں حضور دے رہے ہیں حالانکہ یوں نہیں ہے میں نے وسیلے کا کیا مایہ کر رہو بے جس سے کسی چیز کا ذریعہ بنایا جائے ہم اللہ کی طرف ذریعہ بتا رہے ہیں حضور سے نہیں مانگ رہے ورنہ علامہ علوسی کی بات کو ہے ہے تو آپ نوٹ کر لیں یہ یہ نے جائز مانا ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں فرماتے حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دینا اس وسیلے کو میں جائز مانتا ہوں حضور پاک کے وسیلے کے ساتھ ساتھ بھی باقیوں کا وسیلہ دینا فرمائے یہ بھی جائز ہے جلد دو صوفے ایک سو ستائیس پہ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو پھر بھی لکھ لیں کا باسن پھر تبسل الا باہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جگہ چند لائنوں کے بعد فرماتے ہیں اور توسل بجائے غیر نبی یہ بھی صالحین کا اور بزرگوں کا وسیلہ دینا یہ بھی اسی طرح جائز ہے حضرت مولانا محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عزیز کی اس آیت کی شرح میں یہاں تک یہی بات فرما دی یہ جو لوگ ہیں اچھا اس پہ یہ جو لوگ تھے جو وسیلہ حضرت پاک علیہ السلامۃ کا مانگا کرتے تھے میں نے روح المعانی بھی پیش کر دی اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنا ہو تو شیخ ابو محمد عبد حقانی کی تفسیر حقانی میں دیکھ لو تفسیر حکانی کا بڑا نام لیتے ہیں عقائد الاسلام عقائد الاسلام حضرت حکانی نے لکھا ہے حضرت حکانی نے جو لکھا میں نے ایک بندے سے کہا حضرت حکانی سچے آدمی تھے آپ ان سے کب پوچھے حضرت حکانی سچے آدمی تھے ان کی زبان گنگ ہو جائے گی تو میں نہیں کہیں گے حضرت حکانی سچے آدمی تھے مماتی یا غیر مکلد کسی کتاب کا حوالہ پیش کرے میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں ان کو کوئی اس کتاب والے پہ اگر سننی ہے تو دسخط کر سچا آدمی ہے کبھی بھی نہیں مانیں گے یہ ایک جگہ مانتے ہیں, دوسری جگہ اس مولوی کا انکار کر دیتے ہیں تو وہ نہیں بتا رہا تھا سچا آدمی ہے چار بندے ساتھ بیٹھتے اسے کہنے لگے بابا جس کتاب کو تو نے پیش کیا ہے سے پوچھ رہے ہیں بتا یہ بندہ سچا ہے تو آخر اسے بادل ناخواستہ کہنا پڑا ہاں حضرت حقانی سچے ہیں اگر قرآن کے مطابق بات کریں تو چلے اگر قرآن میں میں پھر ایک قدم آگے بڑھا ہم پیچھے نہیں ہوتے چھوٹا دل نہیں اسرماتے نا ریورس گیئر نہیں لگانا ریورس گیئر کیا ہے ہم تو چھٹے کے آگے ساتھ ہوتا تو وہ بھی لگا لیتے میں نے اسے کہا اچھا یہ بتا حضرت حقانی قرآن کے خلاف بھی باتیں کرتے تھے قرآن کے خلاف بھی کرتے تھے اگر کہتا ہاں تو میں کہتا ہوں اس کافر کو پیش کیوں کرتا ہے اگر کہتے ہیں نہیں تو میں کہتا یہ قید لگانے کی ضرورت کیا ہے تو اس نے نہیں کہا کہتے ہیں نہیں حضرت حقانی سچے آدمی تھے تو میں نے کہا حضرت حقانی کو تفسیر حقانی میں جا کے دیکھ لے فتح المنان اس تفسیر کا اصلی نام ہے اس میں جا کے دیکھ لے فنکلاس پہ المط کے تحت لکھتے ہیں جو آدمی کہتا ہے کہ مردے کا نہ سننا اس سے ثابت ہے سو فیصد غلط ہے عدم سماعی محتا پہ دلیل بن ہی نہیں سکتی حضرت حقانی کو یہاں بھی مان لے نا نہیں نہیں نہیں وہ تو فلاں ہے فلاں ہے میں نے کہا اچھا وہاں آئے تو یہاں بھی دیکھ لو حضرت حقانی کو بڑا نام لیتے ہیں لیکن جب ہم حضرت حقانی کا حوالہ پیش کریں نا یہ کبھی بھی نہیں کرتے میں چھوٹی سی اس پہ آپ کو کارگزاری سناؤں رات ساتھی کہہ رہے تھے کچھ کارگزاریاں میں نے کہا یار اس سے اگر فراغت ملے گی تو کارگزاریاں میرے ایک شاگرد ہے وہ میرے پاس ایک اپنے کزن کو لے کے آیا اس نے آ کے کہا کہ استاج اس کو تھوڑا سمجھائیں یہ ان کی طرف ہے اس کے میری بات چلی تو مجھے کہنے لگا مجھے قرآن پیش کریں میں نے کہا ٹھیک ہے میں قرآن پیش کروں گا آپ اپنا قیدہ جانتے ہیں کہنے لگے جی ہاں میں نے کہا تم بھی قرآن پیش کرو گے یاد رکھیں ان سے بات انہوں نے کہا تم بھی قرآن کے پابند بنو ہم لوگ اکثر مشغول بن جاتے ہیں ہاں پوچھو ہم جواب دیں گے پوچھو ہم جواب دیں گے سائل بننا سیکھو کبھی ان سے پوچھو نا تو معاملہ سیٹ ہو جائے اس دن مجھے کادمی نے کہا اس سے تعلق کا تصرف ہے جسم قبر والے سے بسیط ہے مرکب ہے پتہ نہیں کیا ہے کیا ادھر ادھر کی باتیں کی میں نے کہا تو بتا تو بھی کسی جسم ضرور کا تعلق مانتے ہیں لگا ہاں, کس سے, کہ جس میں مثالی سے میں نے کہا وہاں ہی ہے, تعلق ہے دے, کون سے, ادھر تو بتا دے, میں اس کا ترجمہ یہ کرتا رہتا ہوں وہی معاملہ ہے تو یہاں بھی حضرت حکانی والی بات آپ دیکھ لیں حضرت دحق, اچھا وہ اس کو لے کے آیا نا اس بچے کو کیس کی بات سنے میں نے اسے قرآن پاک پیش کیا اور آخر میں جب اسے سمجھ آئی نا ایک ہفتہ نے تیاری کی پھر اپنے مولویوں کے پاس گیا انہوں نے اس کو سمجھایا تو اس کے ذہن میں بات نہ لگی میرے پاس آیا کہتے استاد جی اب پھر مجھے بلا رہے ہیں کہتے ہیں ایک گھنٹہ ہمیں دے دو اگر ایک گھنٹے میں تم نے ہماری بات نہ مانی ہم تیری بات مان لیں گے استاد بڑا مجبور کر رہے ہیں چلا جاؤں میں نے کہا دس منٹ کے لیے آ جا تو دس منٹ کے لیے میرے پاس آئے مجھے کہتے ہیں کیا ہے میں نے کہا ایک بات سن لے عالم دیوبند پہ ان سے بات کرے گا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیوبند پہ بات کریں گے میں نے کہا دیوبندی جو عالم تجھے دلیل میں پیش کریں آنکھیں بند کر کے اس پہ دستخط کر لینا کہ میں اس کا عقیدہ مانتا ہوں وہ تمہیں جو حوالہ دیوبندی عالم کا دکھائیں ہو دیوبندی وہ کتاب تو نے پڑھی ہو چاہے نہ پڑھی ہو کہنا یہ مولوی سچا ہے اس پہ دستخط کرو اس سے ہم عقیدہ حیات دکھائیں گے کہنے لگا کوئی مولوی ہوتے بندی میں نے کہا کوئی ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بچے نے ذہن میں بٹھا لی استادی کہتے ہیں نا جٹ جب وہ اسی طرح اس نے ذہن میں بٹھائی اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اس مولوی نے سب سے پہلے کہا یہ دیکھیں کتابیں پڑھی ہیں میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا گھڑی پہ دیکھ ایک گھنٹہ یہ دیکھ آب حیات ہے تو اس نے کہا ایک منٹ مولوی سچا ہے جھوٹ ہے انہیں کہا سچا ہے انہوں نے کہا پورا مانتے جگہ اس نے غلطی کی تو میں نے کہا اس کتاب کو ادھر رکھا اچھا اس نے کہا یہ دیکھ فتح رشید کیا اس پھر کہا وہی اصول لگایا نا یہ ایسا نٹ ہے جو ہر قابل پہ چڑھ جاتا ہے نا انہوں کہا یہ بتا اس مولوی کو پورا مند کہتے ہیں ایک دو جگہ انہوں نے کہا جس کو بے ادھر رکھ دے وہ کہتے ہیں استاذی ادھر والا ڈھیر ادھر آ گیا ایک دلیل نہیں بتا پایا یہ ایسے لوگ ہیں آپ کبھی اس معاملے میں چلے نا ان کو پابند کر کے دکھائیں میں نے تبھی حضرت ہے حضرت مولانا عبداللہ کی تفصیلات کہانی جلد ایک کے بنی علماء کی دعا کرتے ربنا والی دعا مانگتے حضرت پاک اسلام کا وسیلہ دیتے تو انہیں فتح عطا فرمائی جاتی اس کے ساتھ کا حوالہ بھی آپ کے سامنے تینتیس سے موجود ہے انہوں نے بھی اس معاملے میں جہاز ہونے پہ استدلال کیا ہے یہ تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضر پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی حضر پاک کا وسیلہ دیا جا سکتا تھا بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہمیں آیت کی تفسیر دکھا دی ہے نا کہ حضرت پاک اسلام کے آنے سے پہلے نے وسیلہ دیا ہے قران نے ذکر کے ہم مانتے تو بعض لوگ کہیں گے بابا یہ توسل بذات تو یہود کا طریقہ ہے اکثر ہماتے یہ کہتے ہیں نا یہ تو یہود کا طریقہ ہے میں جواب دینے سے پہلے ایک بات کہوں اگر کسی مسئلے میں آل و سنت کے عقیدے میں اہل بدعت شامل ہو جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دیں میں ان سے کہوں گا اہل و سنت والجماعت کھانا اگے رکھ کے کھاتے ہیں شیعہ بھی کھانا اگے رکھ کے کھاتا ہے تم کھانا پیچھے رکھ کے <سسأل> وہ ہم سے شریک ہے یہ کہاں سے نکالا بھائی بابا وہ شریک ہے تو تجھے مان لینا چاہیے بھی یہودی بھی مان گیا ہے تو تجھے تو مان لینا چاہیے یہ وہی بات ہے حضرت نہوتوی رحمۃ اللہ لکھنؤ سے گزرے تو ایک رافزی بیٹھا تھا اس نے حضرت نہوتوی رحمۃ اللہ کے سامنے گردہ نہیں ہوتا جسم کے یہ جو بکرے کے جسم میں گردہ ہوتا ہے یہ رافی نہیں کھاتے تو اس نے گردہ اٹھایا اور ایک کتے کے سامنے پھینکا کتا بھی نہیں کھاتا تو اس نے سونگا اور ہٹ گیا تو حضرت نانوت بھی کہنے لگا مولوی دیکھ محلوی دیکھ لے اس کو کتے نہیں کھاتے اس کو کتے بھی نہیں کھاتے تم کھاتے ہو حضرت ارے نورمان لگے ہاں ہاں کتے نہیں کھاتے سمجھے تو میں بھی یہی کہتا ہوں دیکھ یہودی بھی مان گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو تجھے ہم نے اس کی زبان کا جواب دیا ہے باقی بات اپنی جگہ نور النوار تو اب سارے پڑھ چکے ہیں اس میں باعث الفرق الفرق بین الحامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ ہی اس کے تحت مولا جیوان رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے شرائع من قبلینہ شریعتنا انع مالم تن جب تک ہماری شریعت منسوخ نہ کر دینا من قبلہ ہم سے پہلے جتنی شرائع موجود ہیں وہ شرائط کا حکم ہمارے اوپر جائز ہوگا جب تک اس کو شریعت منسوخ نہ کرے ہم نے اللہ رب العزت نے اس بات کو نقل کیا ہے ہماری شریعت نے کہیں منسوخ نہیں کیا تنصیخ تو دکھا دے چھوڑ میں دوں گا جب تنصیب ثابت نہیں ہے تو یہ چیز امت محمد کے لیے بھی ضروری ہے اس پہ علامہ محمود علوسی کو بھی دیکھ لے فرماتے مذہب بل بلا انکار رولمانی سو انتالیس صورت نمبر اکیس کی تفصیل میں فرمایا کہ جب تک اس کو شریعت منسوخ نہ کرے وہ ہمارے لیے ہے اللہ اس کو بیان کرے انکار نہ کرے تو وہ ہمارے لیے ضروری ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے لیے یہ معاملے کا معاملہ اسی طرح ہی ثابت ہے اچھا ایک بات اور سمجھے یہ تو ثابت ہوا اب بعض لوگ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں نا ذات کا وسیلہ پیش نہ کرو ذات کا نہیں کرو اعمال کا کرو ہم کہتے ہیں امال کے پیش کرنے کی دلیل تو بس الغار والا واقعہ پیش کرتے ہیں نا وہ غار میں جو تین آدمی گئے تھے اور اپنے امال دیے تھے ذہن میں آ گیا نا جن کے ذہن میں آ گیا تو ٹھیک ہے جن کے ذہن میں نہیں آئے تو یہ انہیں یاد دلا دیں گے ٹھیک ہے نا وہ غور میں تینوں گئے اعمال کا وسیلہ دیا اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو غار کا پتھر ہٹتا گیا ہٹتا گیا باہر آ گیا تو میں نے کہا یہ بھی تو بڑی اسرائیل کا واقعہ ہے نا تو اعمال کے معاملے میں یہودیوں سے استدلال کر تو جناب قبلہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہمارے عمالہ میں, میں استدلال کریں تو ایک ہی میں ہی بیچارا ٹھہرا ہوں سبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ رکھنی جی نگاہ اپنی اپنے معاملے کو نہیں دیکھتے یہ ذہن میں رکھیں اسی لیے وہاں سے یہ استدلال کریں تو ان کے یہاں جائز بنتا ہے ہم ہاں اس استدلال کریں تو بدری کے اولا جائز بنتا ہے تبصل کے مسئلے پہ دوسری دلیل قرآن کریم صورت نشاید نمبر چونسٹھ رسول اللہ طرح اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تین باتیں کی ہیں توجہ تین باتیں بیان فرمائی بات گناہ گار آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے بات, بات حضور پاک کے پاس آئے اور پاک سے بھی معافی کی درخواست کرے اور تیسری بات اللہ پاک ایسے آدمی کو معاف کر دیں گے خود گناہ کر رہا ہے گنا کے بعد احساس ہوا توبہ کی حضور کے پاس آ کے حضور سے بھی گناہوں کے استفار کا کہا اللہ باقی سے معاف کر دیں گے لواجد اللہ طبر رحیمہ اللہ ایسے آدمی کے معاف کرنے کے لیے تیار ہے لام تاک یہاں سمجھ جائیں لواجد اللہ طوبر رحیمہ اچھا یہ آیت ہے اس آیت کریمہ کے تحت جتنی باتیں بھی پیش کریں نا اس میں ایک دو باتیں آپ یاد رکھیں اس کو وسیلے کے اوپر ہمارے علماء نے شروع سے فٹ کیا ہے آج تک یہ جی آ رہا ہے اس کے اوپر واقعہ جناز رات نے جو جو واقعہ بھی دیا ہے نا میں اور واقعہ کو چھوڑو اس پہ ایک بات ایسی آپ کے سامنے پیش رکھنے لگا ہوں جو ہمارے دیوبند سے پہلے کے عالم ہے علامت تقی الدین کی اشافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا الطقاب میں اسی بات کی بات کو وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس عائد سے استدلال کیا ہے ولحاد یہ سفر نمبر آٹھ پہ و احادیث ول آصار فضال کا اثر المن انتحصرا ولاؤ منہا الوفا اتنے دلائل ہیں تبسل کے اگر تو انہیں جمع کرنے پہ آ جائے تو لایا ادولا یوسا کے درجے میں ہو جمع کر بھی لے تو ہزاروں بن سکتے ہیں اس پہ دعال اللہ پاک کی بات ہے شریف انفی ذالق واضح طور پہ اس کا مسئلہ موجود ہے سفر نمبر تین سو چھہتر الباب ثامن فط تو ولاغغاثہ کے تحت حضرت علامہ سبگی نے لکھا ہے اچھا اس پہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیں اس پہ توسل کا ایک واقعہ جو وسیلہ بنا کے اس میں استشفاء بھی داخل ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں اگر مماتی اعتراض کریں نا کہ نہیں مانتے اور نہیں مانتے مفتی شفیع صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے باقی حضرات نے چلو میں پہلے حوالے دے لیتا ہوں اس کے بعد سن لینا اس کے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں باقی حضرات نے جہاں تک لکھا چلو سمجھ لیں اگر مماتی اس پہ کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے تو گھر کی جو شہادت ہوتی ہے نا وہ سب سے افضل ہوتی ہے آپ اور کچھ نہ رکھے تو ایک یہ کتاب اپنے پاس رکھ لیں تحریرات حدیث علا اصول تحقیق حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی آخری تحریر ہے میں نے نہیں چھاپی آپ نام دیکھ رہے ہیں اشاعت اکیڈمی محلہ جنگی پشاور انہوں نے چاپی ہے اس پہ مقدمہ میں نے نہیں لکھا کہ کفیت حسین نے لکھا ہے ان کے اپنے آدمی نے لکھا ہے کہ کفیت بخاری نے لکھا ہے اور انہی کے آسیہ ہے آپ اور نہیں تو حضرت مولانا وسلم علی علوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں سفر نمبر 396 کے اوپر حضرت نے یہ واقعہ لکھا اس کے ساتھ اور واقعہ بھی لکھ کے صحابہ کا اجمان عقل کیا کہ دیہاتی آیا حضور پاک علیہ السلام کی قبر پہ یہی آیت کا واسطہ دے کے مغفرت کی درخواست کرنے لگا اسے قبر سے آواز اکتغفر لگتی بخشش ہو گئی ہے اپنے گھر کی بات مان لے واقعہ ضعیف ہے تو امام الماہدین کی بات کر لے اگر واقعہ غلط ہے معاملہ ان پہ طے کر لے میرے گھر کی بات ہوتی تو معام اور ہوتا اس پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں. مماتی اکثر شور شرابہ کرتے ہیں کہ مولانا علی الوانی ہماری جماعت کے بڑے ہیں ہماری جماعت کے بڑے ہیں انہوں نے ہماری جماعت کی بنیاد رکھی ہے ہمارے دیوبندی بھی بازارات بے چارے سمجھتے ہیں شاید مولانا حسین علی الوانی مماتی ہوں آپ اسی کتاب پہ فیصلہ کر لیں مماتی کب بنے کس سن میں زور سے یار. سو ستامن میں. اور اس کتاب کا مقدمہ اٹھا لیں مولانا حسین کی وفات میں ہے کس میں ہے انیس سو چوالیس میں آپ نے لکھا ہے میں ایک بات کہوں انیس سو چوالیس میں حضرت فوت ہوئے ہیں تم ستاون میں بنے ہو تم انہیں اپنا بناتے ہو ہمیں تو کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں اور خود مردوں کا رکنیت فارم پور کرتے ہو ہماری جماعت کے ہماری جماعت کے ہیں خود مردوں کو رکنیت فارم کرتے چلے جائیں پر کرتے چلے جائیں تو مسئلہ نہیں ہے ہم پیش کریں تو اس کے لیے مسئلہ ہے ہمارے علماء نے اس کے معاملے کو لیا ہے اور اس کو باقاعدہ استدلال کیا ہے یہ اس وقت سے آ ہے اس پہ ایک اور اعتراض بھی سمجھیں بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر ایک او اس کا حکم اگر آج بھی باقی ہے بندہ حضور کے روزے پہ جا کے سفارش کی درخواست کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں اس کی متصل اگلی آیت ہے آیت نمبر پینسٹھ فلاح و رب کلاکم و کفیما شجرا قزیت و تسلیمہ اس آیت میں یہ ہے جو پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے گردن ذنی کے قابل ہے تو پھر تم حضور پاک سے فیصلہ کرانے قبر پہ جایا کرو اس آیت کا حکم بھی آج تک باقی ہے اس کا جواب کیا کہو گے میں کھلے لفظوں میں کہوں گا آیت نمبر 64 آج نہیں اتری چودہ سو سال سے اتری آیت نمبر 65 جو تم پیش کرتے ہو آج نہیں اتری چودہ سو سال سے اتری آیت نمبر 64 جو ہم پیش کرتے ہیں اس کے تحت علامہ آہل سنت والجماعت نے ائمہ و سنت والجماعت نے, نے لکھا ہے اس کا حکم آج تک باقی ہے اس لیے ہم مانتے ہیں اس کے تحت لکھا ہوا تو دکھا دے ماننا میں شروع کر دوں گا اس کو حضرت علیہ اسلام کی زندگی کے سب نے مانا ہے تو اس کے اوپر کیاس کر کے تم باتیں مت پیش کرو اس کی دلیل موجود ہے اس کی دلیل موجود نہیں ہے مسئلہ توصل پہ تیسری دلیل صورتِ آیت نمبر پینتیس یادین عام وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو حضرت امام اب عبداللہ الحاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک علی الَََ سعین جلطین صفہ سینتیس کتاب التفسیر تفصیر صورتِ کے تحت اس میں لکھا ہے لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ اب دن بن اقراب املّہ وسیلہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے حفاظ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ یہ وسیلے کے درجے میں اقرب اشخاص میں سے ہے اور اس کے ساتھ علامہ زاہد بن حسن ال کوسری حرامت اللہ تعالیٰ علیہ نے مقالات کوسری صفحہ نمبر دو سو پہ ان کی بات واضح موجود ہے کہ اس میں ضوابط کا وسیلہ بھی ہے اعمال کا وسیلہ بھی ہے ضواب کے وسیلے سے بھی ان نے استدلال کیا ہے عمل کے وسیلے سے بھی اس کو استدلال کیا ہے علامہ کوسری عام شخص نہیں ہے حنفیت کا ترجمان ہے انہوں نے اس مسئلے پہ استطلال کیا اور اس کو اسی طرح پیش کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیا جہادی ہے جہاد کے وسیلے کے بارے میں ہے. میں نے کہا جہاد میں وسیلہ ایمان ہے اور باقی جگہ شرک ہے جہاد کے لیے چلو تو نے مان لیا جہاد میں وسیلہ لینا جو ہے نا وہ جائز ہے باقیوں میں جائز ہے کوڑا کوڑا ہپ ہپ میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا ہاپ ہپ کوڑا کوڑا تھو یہ معاملہ نہیں بننے دیں گے صورت انفال آیت نمبر تینتیس چوتھی آیت اس مسئلے پہ پیش کرنے لگا ہوں اللہ عزبان فہیم وما قان اللہ عزب الحم یصطفرم یہ اس آیت کے تحت اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے عذاب نہیں آئے گا اے نبی آپ ان میں ہوں گے عذاب آپ توجہ رکھیں میں اس پہ تھوڑی سی علمی بات عوامی یا طلبہ کی زبان میں سمجھانے لگا ہوں جب تک آپ ان میں ہیں عذاب نہیں آئے گا استغفار کریں گے عذاب نہیں آئے گا اس آیت سے پیچھے دیکھے ناجارتما اب اجال دعوے کر رہے اللہ ان کا نہ ہمارے اوپر پتھر برسا دے دین سچا ہے عذاب علیم دے دے پتھر اسمان سے گرا دے بتاؤ اب اجال پہ اسمان سے پتھر برسا آیا پتھر تو دین سچا نہیں ہے وہ کہتے ان کا نہاضا ہو الحقرا ہجارتما بذاب علیم پھر پتھر کیوں نہیں برسا دین حق تھا اس کی وجہ انت فہم حضرت باقیل علیہ السلام موجود ہیں نبی کے موجود ہونے سے اسی وسیلے کی وجہ سے یہ سارے کافر عذاب سے بچے ہوئے ہیں یہ اسی وقت میں تفسیر القرآن بالقرآن کر رہا ہوں ابھی میں نے اس کی تفسیر شروع نہیں کی آپ یاد رکھیں حضور با علیہ السلام جب تک ان میں ہے ان تفہیم عذاب نہیں آئے گا استاد ذیل مکرم کی علوم کی روشنی میں ایک بات کہہ لو جی فرماتے ہیں ان تفہیم جب تک ان میں ہے عذاب نہیں آئے گا اب اجال بچ گیا حضور مکہ سے مدینہ آ گئے پھر تو فام طرین ہجارتن ہونا چاہیے تھا نا پھر تو پتھر گر جانے چاہیے تھے برس جانے تھے اب تو انت فہم نہیں ہے حضور تو مکہ سے مدینہ آ گئے ان کافروں پتھر برس جائیں تو آپ کہیں گے مکہ سے مدینہ آئیں تو چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو انت فہم اچھا حضور تبوک گئے ہیں خیبر گئے ہیں خندک کے معاملے میں حنین کے معاملے میں مختلف جگہ گئے ہیں اب تو فام تر لینا ہو جانا چاہیے نا تو آپ کہیں گے فام تر لینا ہجارہ نہیں ہوا وجہ انت فہم کمانا یہ ہے حضور پاک جب تک زمین پہ موجود ہو جب تک زمین پہ موجود ہوں امت عذاب سے محفوظ رہے گی ایک سوال اور آ جائے گا جب حضرت پاک علیہ السلام عرش ارشت شیف لے گئے بیت المقدس سے اوپر گئے ہیں معراج کا سفر کیا ہے اب تو فہیم کہاں گیا اب تو عذاب آ جانا چاہیے حضرت مفتی شفیع صاحب کے علوم کی روشنی میں استادی فرماتے ہیں معارف القرآن جلد دو صفحہ دو سو پچیس اٹھا کے دیکھو نا اس پہ حضرت مفتی ش... چار اٹھا کے دیکھے تو حضرت مفتی شفی صاحب فرماتے ہیں انت تفہیم کا معنی ہے حضور پاک علیہ السلات وسلم جب تک موجود ہوں اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا آپ علیہ السلاۃ والسلام انہیں میں موجود ہیں انہی کے نبی ہیں چاہے زمین پہ ہوں چاہے آسمان پہ ہوں وسیلہ اس حد تک جا رہا ہے اچھا ایک اور بات ہے جب حضور مفاد گئے اب تو عذاب آ جانا چاہیے اب تو ان تفہیم نہیں رہا نا تو آپ کہیں گے نا بابا مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کا معنی ہے حضور دنیا میں ہوں یا حضور آخرت میں ہوں حضور پاک نبی ہیں دائرہ نبوت نبی کا دنیا بھی شامل ہے آخرت بھی شامل ہے قبر بھی شامل ہے ادھر بھی نبی ہیں ادھر بھی نبی ہیں آخرت کے بھی نبی ہیں دنیا کے بھی نبی ہیں وہ انطفہیم وفات کے بعد بھی عذاب نہیں آئے گا تو پتہ چلا وفات کے بعد بھی وسیلہ ہے نا بنا ہوا ہے نا تبھی تو ہے نا حضرت مفتی شفیع صاحب نے 425 جلد دو معرفت القران اس یاد کے تحت لکھا ہے پیغمبر کے روزے میں زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہے چلو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شرح پیش کرنے لگا ہوں جامع ترمذی میں صورت انفال کی اس یاد کے تحت ابو اسعید ترمذی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جلد 2 صفحہ 139 ابواب التفسیر میں کیا فرمایا کہ ان کے اندر عذاب نہیں ہوگا ہما قان اللہ علیہ وضب فیم ہما قان اللہ عظیب فرما مذیط فیم الستغفاروم القیامہ جب تک میں ان میں ہوں تو ہوں اگر چلا گیا تو استغفار جیسی چیز انہی میں چھوڑ کے گیا ہوں پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے انہی میں چھوڑ کے گیا ہوں وہ چیزیں آج تک موجود ہیں حضور کی ذات کا وسیلہ بھی ثابت ہوا بالآمال صالحہ کا وسیلہ بھی ثابت ہوا ہم دونوں کو مان رہے ہیں آیات قرآن میں چار آیتیں اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انصبن مالک رضی اللّہ تعالیٰ کے واسطے سے اس روایت کو لکھا ہے عمر خطاب رضی النّ عمر الخط رضی اللہ عنہ کان زکا تو استثقا بن عباس المطلف فقار اللہ انََََََََََََََََََََََََََََََ علیہ کب نبی جینا فسکینہ و انّ و اَََََََََََََََََََََََلََََََََََََََََََََ کب امی نبی جینا فسکینہ کالہ حضرت عمر فاروق رضی النہ عرض کرنے لگے اللہ ہم حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیا کرتے تھے اب ہم حضرت عباس موجود ہیں ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں اللہ بارش برساتے فرمایا یہ بات ہوئی ان کے اوپر بارش آ گئی صحیح بخاری جلد صفح ایک صفحہ 137 کے اوپر ہے موجود ہے یہ حدیث اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیلہ تو دیا ہے وسیلہ تو ثابت ہوا بالموات ثابت نہ ہوا بالاحیا ثابت ہوا زندوں کا وسیلہ دیا ہے کس کا وسیلہ دیا ہے زندوں کا حضرت عباس کا وسیلہ دیا حضور کا نہیں دیا تو میں نے کہتا ہوں پگ ہم بھی تو زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں تم عقیدہ ممات النبی مانتے ہو یا عقیدہ حیات النبی مانتے ہم <تصفيق> تو زندوں کا وسیلہ مانتے ہیں حیات النبی مان کے زندے کا وسیلہ دے رہے ہیں تو تو نے خود ہی مان لیا ہے کہ تبصل بالحیات ثابت ہے اگر اس سے یہ کہے کہ حیات الدنویہ مراد ہے چلو تو نے تعویل کی تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے میرے بھائیوں یاد رکھنا حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ اس میں چھپا ہوا ہے جس طرح سو روپے کے نوٹ میں دس روپے چھپے ہوتے ہیں نا پھاڑنے سے نہیں سمجھنے سے سمجھ آتے ہیں اس میں بھی حضور پاک کی ذات کا وسیلہ چھپا ہوا ہے عباس کا وسیلہ دیا یہ نہیں کہا بے, بے عباس ابن عبد المطلب عباس کا وسیلہ دیتا ہوں فرمایا بے امی نبی جنا ہمارے نبی کا چچا ہے اپنے نبی کی بات پھر بھی کی ہے حضر پاک کی ذات کا وسیلہ اس میں چھپا ہوا ہے حضرت عباس کا وسیلہ دیا ہے حضرت عباس سے صدیقی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رتبہ بڑا ہے یا نہیں ہے بتائیں یار حضرت عباس ٹھیک ہے حضر پاک کے چچائیں لیکن آپ کا عقیدہ نہیں ہے کہ امت میں تیسرے نمبر پہ کون ہے عثمان حضرت عثمان کا وسیلہ حضرت عمر دیتے نا ابوبکر صدیق تو چلو فوت ہو گئے حضرت عثمان کا دیتے خود علی مرتدہ رضی اللہ کو دیتے عشروں و ہیں عبادت اللہ عربہ ہیں باقی صاحبہ موجود ہیں ان کا نہ دینا ان کا دینا قرابت نبوی کی وجہ سے تھا تو حضور کی ذات کا وسیلہ آ گیا نا اس میں بھی حضور پاک علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ ہے حضرت عباس کا توسل دینے میں یہاں تین چار وجوہات اس کی استادی جن نے لکھی ہیں ان میں دیکھ لیں حضور پاک کو چھوڑ کے عباس کے وسیل دینے میں چند وجوہات ہے حضرت عمر فاروق وسیلے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کا کبھی جائز ہے غیر کا بھی جائز ہے, غیر انبیاء کا بھی جائز ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو ماتیت کے معاملے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے پتہ نہیں اس کو اپنی دلیل کیسے بتاتے تمہاری دلیل نہیں ہے تمہاری لیے ضلیل ہے یہ معاملہ یہ انبیاء کا توسل بھی جائز ہے غیر انبیاء کا بھی جائز ہے دوسرا بتانا مقصود تھا کہ ایک بھی ذاتر نبی وسیلہ ہوتا ہے اور دوسرا بے قرابت ان نبی وسیلہ ہوتا ہے حضور پاک کے رشتہ داروں کا اسی لیے یہ معاملہ دیا ہے اور یہ بھی بتانا تھا کہ جیسے حضر پاک کا وسیلہ باعث سے برکت ہے غیر انبیا کا وسیلہ بھی سے برکت ہے چوتھے نمبر پہ بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے محسوس اور مبصر پہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے غیر محسوس اور غیر مبصر پہ زیادہ مطمئن نہیں ہوتا عوامی لہذی بات سنو جس چیز کو بندہ دیکھے اور اس سے پتا ہو یہ چیز موجود ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بنسبت نسبت اس سے جو غیر مبصر غیر محسوس ہو جس کو نہ دیکھے اور پتہ نہ ہو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں مجھے آپ بتائیں یہاں سے ہم درود پڑیں حضور پاک علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے یا نہیں پہنچ جاتا جی پہنچ جاتا ہے جی پہنچ کون پہنچاتے ہیں جی فرشتے سے بھول ہو سکتی ہے جی اللہ کا حکم مانتے ہیں خدا نے رکھا ہے لا سون اللہ امروم المایمر اللہ کے کام کو مانتے ہیں اسی طرح ہی کرتے ہیں فرشتے سے یا معصوم ہے غلطی بھی معاملہ نہیں ہے بھول بھی نہیں ہے اور درود کا پہنچنا یقینی ہے لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے عمرے پہ جا رہا ہے اسے کہتے ہیں یار حضرت پاک کی خدمت میں میرے سلام عرض کر دینا حضور کی خدم میرے سلام عرض کر ہیں. یہ بندہ تو بھول بھی سکتا ہے اس بندے کا پہنچانا یقینی بھی نہیں ہے اس بندہ تو گناہ بھی ہو سکتا ہے غیر معصوم ہے غیر معصوم کو دے رہے ہو معصوم کو چھوڑ کے بھولنے والے کو دے رہے ہو یاد رکھنے والے کو چھوڑ کے اس کے معاملے کو چھوڑ کے اس کو کیوں دے رہے ہیں وجہ طبیعت فطرت انسانی ہے یہ محسوس بھی ہے مبصر بھی ہے ذرا یقین آ رہا ہے یہ پہنچا دے گا فرشتہ غیر محسوس اور غیر مبصر ہے وہاں یقین تو ہے ایمان کی حالت میں این یقین کا معاملہ کم ہوا کرتا ہے طبیعت انسانیہ ہے محسوس اور بب سر کو اکثر ترجیح دی جاتی ہے حضرت عمر فاروق نے بکرابۃ النبی کا وسیلہ دیا ہے حضرت عباس محسوس بھی تھے اس وقت بب سر بھی تھے اسی لیے حضرت عباس کا وسیلہ دیا تو اس کی ایک وجہ ہے کا کا یہ یہ تو جائز جائز میں میں اور کو کو وسیلہ ثابت نہیں ہوتا تو فرمایا یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ دعویٰ نہ دلالت و نص نہ عبارت و نص نہ اشارت و نص نہ اقتضا و نص یہ چاروں چیزیں آپ جانتے ہیں اصطلاحات ان سے ثابت نہیں ہیں تو اس لیے ہم اس معاملے کو بغیر دلیل کی آپ کا نہیں مان سکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں جو لفظ بولا ہے اللہ کنّ اللہ توسل اللہ ہم وسیلہ دیا کرتے تھے کنہ نس آلو کا لفظ بولا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ گرم شروع میں یہ کیا کرتے تھے حضرت پاک علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ بھی دیا کرتے تھے تو ذات کا معاملہ بھی جائز بنتا ہے پھر حضرت بمی نبی یہ کہا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور کے قرابت والوں کو بھی دے سکتے ہیں میں اس پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں رات بھی ایک شخص نے دس سرگودہ میں تھا کی جگہ پہ میں وہاں گیا تھا استاجی نہیں جا سکے استاجی فیصلہ بادشی لے گئے تھے مولانا اکرم طوفانی کی مسجد کے اندر وہاں ایک آدمی نے کہا مولانا یہ عقیدہ حیات النبی کے لیے واضح آیات قرآن میں کیوں نہیں ہے اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے اللہ فرما دیتے نبی زندہ ہے ہی ختم ہو جاتا ہی ختم ہو جاتا شہید زندہ کی بات کی ہے میں نے کہا فرما دیا جاتا نبی زندہ ہے قرآن کے لفظ بنا دیا جاتا ہے تو بڑا شروع ہو جاتا مجھے کہتا ہے پھٹا شروع ہو جاتا کیا مقصد میں نے کہا شہید کو فرمایا ہے تو اتنا پھٹا نہیں ہے نبی کا کہا جاتا تو پھٹا بڑھ جاتا اور نے کہا کیسے میں نے کہا دیکھو اللہ فرما دیتے نبی قبر میں زندہ ہے تو شہید کی حیات سمجھنا نہ آتی وہ کہتے وہ تو نبی ہے بڑے درجے والا ہے وہ زندہ ہے ہم شہید کی کیسے مانیں تو اللہ نے چھوٹے درجے والے کی حیات بتائی ہے تو بڑے درجے والے کی حیات سمجھ آئی ہے سمجھ آئیے حضرت عمر فاروق بھی مومن ہیں اور حضور فرماتے ہیں اتک فراست المکمن فنزر و نور اللہ مومن کے جو فراست سے ڈرو رب کے نور سے دیکھتا ہے میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں شاید الہام ہوا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ نبی کا وسیلہ لوگ انکار کریں گے نہیں مانیں گے انہوں نے حضور پاک کے چچا کا وسیلہ دیکھ کے بتایا چھوٹا کا وسیلہ دیا ہے تو بڑے کا وسیلہ سمجھ ہے اتنی کو فراست المومن پہ بتا رہا ہوں ورنہ حضرت ساری والی بات اس پہ دلیل اور تائید بن سکتی ہے کہ وہ اس طرح حضرت عمر فاروق کو یہ چیزیں کے درجے میں معاملہ جہاں تک جانتے چلو اس واقعے سے جن حضرات نے استدلال کیا ہے وسیلے پہ اس حدیث سے ان مستدلین میں حافظ ابن حجر اسکلانی رامۃ اللہ علیہ فت الباری جل دو صفد چھ سو اکتالیس باب سوال الناصمام الاستقا اس کے تحت لکھتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جَر العباسی ماد ما الد الد فقط الناس بحاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امّ العباس وطو وسیلہ اللّہ فیمہ بر وطّم اللہ فرمایا لوگوں حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ چھوڑ کے حضرت عباس کا وسیلہ دیا حضرت عباس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے والد کے درجے میں سمجھتے تھے ام الرج السلم و ابی کی بات ہے والد کے درجے میں سمجھتے تھے اس لیے ان کو وسیلہ دیا اور ابھی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے اس وسیل بذ کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے بارش برسا دی تھی ٹھیک ہے وسیلہ بزاد تو ہے ہی نا تبھی تو اس کا معاملہ یہ ہوا حکیم الامت حضرت تھانوی نے التکشف تکشف 675 کے اوپر بعنوان غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے اس کے بھی حدیث بالا سے استدلال کیا ہے اور واضح فرمایا حضرت تھانوی فرماتے ہیں مثل حدیث بالا اس سے توسل جائز ہے نبی علیہ السلام کے لیے جواز توسل تو ہے ہی ظاہر حضرت عمر فاروق کا اس قول سے یہ بتانا مقصود ہے کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے اس سے بعض کا یہ سمجھنا کہ احیا و اموات کا حکم متفاوت ہے بلا دلیل ہے اول تو بنص حدیث قبر میں زندہ ہے دوسرے جو علت جواز کی ہے وہ مشترک ہے تو حکم مشترک کیوں نہ ہو ٹھیک ہے میں کہنا سیمائے وسیلہ بلاحیا مانتے ہیں حضرت جو ہے نا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی بات آگئی گئی الاسلام زاہد اصل کوسری نے مکالات کوسری صفحہ 247 پہ قرآن نفعل صحابی کی بات کو ذکر کیا کہ جب صحابی قرآن نفعل کی بات کرے تو اس کا معنی یہ صحابہ کا عمل یہی تھا تو صحابہ کرام کا یہی عمل ہے کہ وہ ذات کا وسیلہ بھی دیا کرتے تھے اس کے ساتھ اگلے صفحے پہ آ جائیں صفحہ 12 کے اوپر فقیح الصل حضرت مفتی رشید احمد اللہوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو حصر الفتحصفہ تین سو چونتیس تین سو سے بات نکل گئی ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے کال سے بعد حضرات نے جواز توسل کی تخصیصِ بالآیا کا دعویٰ کیا جب صحیح نہیں تسل ثابت ہو گیا حیا واد کا مابل فرق کیا ہے اگر کچھ فرق تسلیم کر لیا جائے تو مسئلہ برعکس ہونا چاہیے زندہ انسان تغیر احوال سے معمون نہیں ہے اسی لیے حدیث پاک میں وارد وہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زندہ انسان اگر تم کہتے ہو زندہ کا وسیلہ دیں تو زندہ تو تغیر زمانے سے معمون ما نہیں ہے ہو سکتا ہے بدل جائے ہو سکتا ہے نہ بدلے جیسے حضرت اپنے مسعود رضی اللہ عنہ کے لفظ ہیں من مستنب منقدمات ابتدا کرنا چاہتے ہو تو فوت شدہ کی کرو وہ امال سے ہٹ گئے اب فتنہ ان پہ اوپر مبتلا نہیں ہو سکتا فتنا جو زندہ ہوتا ہے فتنے میں کبھی تو مبتلا ہو سکتا ہے جب اس بندے کا مانتے ہو جو بعد میں فتنے کے لیے فتنے مبتلا ہو جائے تو اس بندے کا مانو جو فوت ہو گیا فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتا تو بدری جائز حضرت لمحت اللہ, اللہ اچھا اس کے ساتھ حدیث نمبر دو ہے یہ سنن سوفا ننانوے باب الحاجت کے حضرت عثمانب نے حُنف رسی اللہ تعالیٰ عیے میں ٹائم کے اختصار دیکھتے ہوئے میں پہ اتفاق کرتا ہوں آپ دیکھ لیں حضرت عثمان حضرت عثمانبن حُنف رسی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نابینا آدمی حضور کی خدمت میں, کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں درخواست کرتا ہے عافیت کی یارس اللہ دعا فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا چاہو تو آخرت کے لیے دعا مانگو چاہو تو دنیا کے لیے یارس اللہ دنیا کے لیے مانگ لیجیے حضور نے فرمایا اچھی طرح وضو کر دورقات پڑھ اور پھر یہ دعا مانگ اتوجہ علی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ حضور کی کا وسیلہ دے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے یہ بھی حدیث موجود ہے حدیث ضعیف ہے ضعیف ہے بعض اعتراض کرتے ہیں تو صحیح ہے حدیث میں امام ابنِ ماجا نے ابو اسحاق کرم اللّہ محدث کا کال پیش کیا ہے سُن ابن ماجا صفحہ ننانوے اسی جگہ حاضہ حدیث الص صحیح اُن امامی ابویسیٰ ترمزی نے جامع ترمزی جل دو صفحہ ایک سو اٹھانوے پہ حاضا حدیث الحسن الصحی حُن حضرت امامی ابو عبداللہ علیہ حاکم فرماتے صحیح ہن علا شرطین بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے اور نہیں تو غیر مقل دین کے امام ناصرالدین البانی بھی جام ترمضی کے حاشیے میں سے مان گیا ہے مولانا حبیبر، حبیبر نے صحیح ابن خزیمہ میں میں میں اس اس اس کو اور تو غیر اعتراض کرتے ہیں توفت اس میں قاضی شوقانی تمہارا امام کہ جا رہا ہے اور فل حدیثی دلیل برس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اعتقاد یہی ہو کہ کرنے والا خدا ہے تو حضور پاک اسلام کا وسیلہ بھی جائز ہے ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے کرنے والا خدا ہے اس لیے علیہ السلام کا وسیلہ بھی جائز ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو نقل کر کے نشر الطیب صفحہ 240 پہ وسیلہ بات سے استدلال کیا ہے حضرت تھانوی فرماتے اس سے ثابت ہوا جس طرح توسل کسی نبی کا کسی کے دعا کا جائز ہے اسی طرح توس دعا میں بھی کسی ذات کا بھی جائز ہے مفتی کفاۃ اللہ دہلوی رامت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ فیت المفتی جل دو صفحہ پچاسی پہ واضح طور پہ لکھا فرمایا اللہ انی اتوجہ ولیح کا بن نبی جی کا نبی جلامہ جی یہ حدیث تو ہے اس سے تسل کی جواز کی دلیل بنتی ہے بعض لوگوں نے اس پہ یار لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی یہ معاملہ ہے یہ معاملہ ہے چلو اس کو مختصرا سمجھیں سندھی بحث ہے وہ کہتے ہیں یہاں ایک راوی ہے ابو جعفر عبداللہ بن مصور المدائنی یہ آیا ہوا ہے سرے سے اس حدیث میں یہ راوی ہے بھی نہیں سرے سے اس حدیث میں راوی نہیں ہے تم اس پر راوی کے اوپر جو ہے نا جرح کے اقوال نقل کر دیتے ہیں یہ راوی ہے یہ راوی ہے یہ راوی ہے اس لیے معاملہ غلط ہے غلط ہے ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ راوی سرے سے اس معاملے میں ہے بھی نہیں یہی غلطی صاحب جواہر القرآن سے ہوئی ہے جواہر القرآن میں آپ جا کے دیکھیں نا تو جواہر القرآن میں بھی صاحب جواہر القرآن نے اس حدیث کو نقل کر کے جواہر القرآن کے اندر واضح طور پہ اسی کا انکار کیا ہے وہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں امام ترمزی نے یہ حدیث لکھ کے کہا حاضہ حدیث لا نعرف و من حاضل وج حالانکہ امام ترمضی فرماتے ہیں حاضہ حدیث الحسن الصحی اللہ نعرف الفظ آگے ہیں یہ لفظ کہ پھر ابو جعفر یہ مدائنی کی بات لائے ہیں سرے سے وہ راوی اس صنعت میں ہے بھی نہیں آپ یہ مت سمجھیں میں نے جواہر القرآن کی بات کر کے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جو ہے نا اعتراض کیا ہے مولانا غلام اللہ خان صاحب جواہر القرآن نہیں ہیں مولہ غلام اللہ خان نہیں ہے توجہ میز آپ دیکھ لیں ایک دور ادھر دیکھو میں کہہ رہا ہوں توجہ آپ پھر ادھر دیکھتے ہیں اللہ کے بندے صاحب جوائل القرآن وہ نہیں ہے بلکہ میں انہی کی بات پیش کر رہا ہوں عقیدہ شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المعبود صاحب کی کتاب ہے ابھی بھی زندہ ہے شیخ القرآن کی جو ہے نا جانشین ہے آپ ان سے جا کر پوچھ لیں انہوں نے واضح طور پہ اپنی اس کتاب کے اندر جو بندیالوی کے جواب میں لکھی ہے صفحہ نمبر اڑتیس پہ لکھا ہے جواہر القرآن کا نام دے کے کہ ان کتابوں کے اصل مؤلف مولانا سجاد بخاری ہیں اور آخری زندگی تک انہیں تعریرات ایسی جو ہے نا کتاب جواہر القرآن میں وہ تبدیلیاں کرتے رہے اور مولانا غلام اللہ خان اس تحریر سے مطمئن نہیں تھے اس کے نیچے حوالہ میری کتاب کا نہیں ہے مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے سے چھپنے والا رسالہ تعلیم القرآن راول نومبر انیس سو اکاسی کا ہے اور اس کے اوپر جا کر دیکھ لیں سفد چھپتے چھپن کے اوپر اگر یہاں نہ دیکھ رہا ہوں تو ماہنامہ نغمہ توحید گجرات جلد نمبر 4 صفح تین کے اوپر جا کر دیکھ لیں دسمبر انیس ستمبر 1992 کا غلام اللہ خان اس تفسیر سے مطمئن بھی نہیں ہے جب وہ اپنی تفسیر, سے مطمئن نہیں ہے تو ان کی تفسیر کیسے تبدیلی اور کرتا رہا نام اور پہ چپی ہے میں تو یہ راوی سیرے سے اس معاملے میں موجود ہی نہیں ہے آپ دیکھ لیں سفا سولہ مکمل حدیث سے ثابت کیا ہے سندے دے دے کر کہ اس میں وہ راوی ہے ہی نہیں بلکہ اس میں جو راوی ہے وہ ابو جافر ابو جعفر بن نہیں ہے آپ کو کن نیت سے دھوکا لگا اور مدائنی نہیں ہے مدنی ہے آپ اس پہ دیکھتے چلے جائیں کے حاکم جلد دو, صفح صفح دو سو تیرہ اسی طرح سے جامع ترمزی رقم تین ہزار پانچ سو اٹھتر کے حوالے سے میں اس اوپر حضرت ابن تیمیہ کی کتاب سے دو, سو دو, جلد نمبر دو کے حوالے سے جامع ترمزی میں رقم نمبر کے حوالے سے مسند احمد رقم حدیس سترہ ہزار دو سوتالیس کے حوالے سے مستدر کے حکم جلد دو سفر دو سو تیرہ رقم الحدیث انیس سو تہتر کے, کے حوالے سے اور اسی طرح آگے چلی جائیے آس جل ایک سو اٹھ کے حوالے سے ان نے واضح طور پہ ثابت کیا کہ یہ راوی تو اس میں ہے ہی نہیں جو آپ راوی بنا رہے ہیں کسی اور کو بنا کر کسی اور کا معاملہ جوڑنا یہ آپ کا کام ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبا جوڑا اس کھوٹے سے جواز تبسل کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا جواب نمبر تین کے اوپر بھی ہمارے حضرات نے اسی طرح ثابت کیا آپ اس کو دیکھ لیں ہمارے علماء نے اس کو اپنے انداز سے جیسے یہ سارے دلائل پڑھیں اسی طرح سندے دے دے کر ثابت کیے یہ راوی سرے میں اس میں ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو اقوال ذرا اس پہ آ ہی نہیں سکتے حدیث نمبر تین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے سفر سترہ پہ آپ جا کے دیکھیں الموجم القبیر لطبرانی جلد نمبر دس صفح نمبر تین رقم الحدیث دو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنتے اسد بنتے بن آشرم کی وفات ہوئی فاطمہ بن ریاست کون ہے علیج المرتضیٰ رسی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں یہ فوتو ہی ان کی قبر کھود دی گئی حضور پاک خود اس قبر میں تشریف لے گئے اپنے ہاتھ سے قبر کی مٹی نکالی وہاں حضر پاک علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے اللہ الدی یُہ و امید و وح اللہ وحی اللہ امود اغفرل امی فاطمہ تن تصد ونحا حجتہ حوصِ علیہ مطخلحہ بے نبی جی کا ول امبیاء من قبلی فعن ارحم الراحمین اللہ یہ آپ زندہ رکھنے والے بھی ہیں مارنے والے بھی ہیں آپ ایسے زندہ ہیں آپ پہ موت آ نہیں سکتی یہ فاطمہ میری امی ہے اللہ اسے تو بخش دے اور اسے ایسی طاقت عطا فرما فرشتوں کو جواب دے سکے اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے باقی انبیاء کے وسیلے سے حضر پاک علیہ السلام وسیلہ دے رہے ہیں اور اس انداز پہ چل رہے ہیں بعض لوگ کہیں گے حدیث ضعیف ہے ابن حبان نے بھی امام حاکم نے بھی اس کو صحیح بتایا ہے ان سب کو مقالات کوسری صفح تین سو اسی کے حوالے سے ان کا واضح بہت موجود ہے علامہ کوسری نے علامہ کوسری متحد کے درجے میں ہے اور متحد کسی حدیث سے استدلال کرے اعلاؤ سنن جلد نمبر دس صفحہ نمبر پانچ سو ایک دو کے لگ بھگ آپ دیکھ لیں وہ استدلال المتحد بے حدیث تصحیح اللہ محتسین کا اصول ہے مجتحد استدلال کرے تو صحیح ہو جاتی ہے مجتحدین کا استدلال ہے آپ یاد رکھیں مجتحدی استدلال کرتا ہے حدیث کی صحت کی دلیل ہے حدیث نمبر چار پر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلط و السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی حدیث مستدرکل تین صفحہ پانچ سو سترہ کے حوالے سے موجود ہے حضرت آدم علیہ السلط وسلام ہے اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یارب اسب حق محمد اللہ میں تجھے حضور پاک کے واسطے سے عرض کرتا ہوں اللہ مجھے بخش دے حضرت آدم سرب نے پوچھا کئی فارفت محمدن علم اخلکو ابھی حضور کو میں نے پیدا نہیں کیا میں اس کو کیسے حضرت پوری بات کر رہے ہیں مکمل کیا داخل کیا محمد اللہ میں جانتا ہوں جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ بہت بڑی مخلوق ہوگی بہت درج والی شخصیت ہوگی اسی لیے میں اس کے حوالے سے جو ہے نا دعا مانگتا ہوں اللہ پاک نے فرمایا صدق تا یا ادم انه احب الخلق الی ا تدعونی بحقه فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقت آدم حضور کے وسیلے سے مانگ حضور نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا تو میں نے حضره پاک کا وسیلہ یہ خدا کی بات پہ ثابت کر دی ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے امام حاکم جیسا आदमी جو کائنات میں ایک ہی آیا ہے حاکم جیسا بندہ 하자 حدیث و صحیح الاسناد بات کر ہے اس کے اوپر مجتحدین کا بھی استدلال موجود ہے صحت حدیث کی دلیل ہے اس سے بھی تو زوات کا ثبوت ہوا ہے حدیث نمبر پانچ کو دیکھیں تو حدیث نمبر پانچ بھی طبقات ابن سات جلسات چار سو چوالیس کے حوالے سے موجود ہے یہ وہی ہی حدیث ہے لیکن فرق یہ ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دعا مانگنے والے ہیں جن کا وسیلہ دیا جا رہا ہے یزید بن اسود رضی اللہ عنہ اور جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے یہ دو حدیثیں ایک حضرت عباس کے وسیلے والی ایک حضرت معاویہ میں حضرت یزید ابن اسود کے وسیلے والی بتا رہی ہیں کہ ذات کا وسیلہ دینا منع ہوتا تو صاحبۂ کرام حضرت عمر کو حضرت معاویہ کو روک دیتے لیکن صحابہ نے دیکھا ہے منع نہیں کیا تو پتہ چلا صحابہ کرام بھی جائز سمجھتے تھے مستدلین میں ابو اسحاق ابراہیم بن علی بھی موجود ہے المہذب سر المجموع میں ہے امام نوبی رحمۃ اللہ نے اس کو جلد سات جلد 6 صفحہ ایک سو دس اسی کتاب پہ اس کو ثابت کیا ہے حدیث نمبر 6 بھی دیکھ لیں یہ تبرانی موجہ الصغیر کے حوالے سے موجود ہے اس میں بھی وہی بات ہے لیکن عثمان ابن حنیف وہی دعا جو حضور سے سیکھی تھی ایک ایسے شخص کو سکھا رہے ہیں جو بادشاہ کے دربار حضرت عثمان وزیر دربار میں آتا ہے اور حضرت عثمان توجہ نہیں کر پاتے تو اس کی طرف آ کر بات سیدھی نہیں ہوتی جیسے نبی کا وسیلہ سکھاتا دے ہیں وہ اس وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو خلیفہ وقت کی توجہ ان کی طرف مبزول ہو جاتی ہے امام تبرانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اس موجب صغیر جلد ایک صفحہ ایک پہ امام منظری نے بھی اس حدیث کی تائید کی ہے اتر غیب و اتر حیب جلد اول صفحہ دو سو بہتر پہ امام ابن حجر مکی رامت اللہ رواہ تبرانی کہہ کے کہ بسند جید فرماتے ہیں کہ سند امدہ سید ہے حاش ابن م یہ جو حاشیہ ابن حجر کا المکی کا الضافی المناسک کے اندر اس کی صفحہ نمبر پانچ سو کے اوپر یہ تو موجود ہے ایک چیز تو سمجھ آئی کہ صحابہ کرام بھی بادل الوفات یہ وسیلہ جائز سمجھتے تھے تب تبھی تو دور عثمان کے اندر آ کر حضور باغ کی ذات کا وسیلہ دیا ہے اچھا اجماع امت بھی اس پر ثابت ہے امت کا اجماع تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے اجماع امت یاد رکھیں الجماع یگسِخ وال والون اجماع آگے منسوخ کرتا ہے خود منسوخ نہیں ہوتا اجماع کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کے صحابہ دیکھ رہے ہیں سب نے دیکھا ہے اور الٹا حضرت عمر فرماتے ہیں وقت خزیلۃ وسیلۃس کو وسیلہ خدا بندی بنا لو تو پھر بھی کس صحابی نے انکار نہیں کیا یہ توصل بلا انکار اجما بلا انکار ثابت ہوتا ہے دوسری دلیل کے اوپر دیکھے صفح اکیس پر طبقات اپنے ساتھ کے اس حوالے سے جو ابھی گزری ہے حضرت معاویہ کے معاملے میں سب صاحبہ نے دیکھا کسی نے انکار نہیں کیا تیسری دلیل دیکھے یہ جو ہے نا اپنے رسالہ میں عدال النزیر فی کل اخلاق توحید میں کاضی شوقانی بھی مان گیا سبت بغیر ہی اس رقم الحدیث دو ہے یہ حضرت, علیج کہتے ہیں حضرت علی پاک کے پاس ایک آدمی آیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی معاملہ ہو یہ تکلیف ہو گئی حضر پاک علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور حضر پاک علیہ السلام ہاتھ بلند کر کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں بادل کا نام و نشان نہیں ہے بادل آتے ہیں. بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایک عرصہ گزرتے ہوئے بارش بہت زیادہ ہو گئے یا رسول اللہ پھر رکوا دیں وہ بارش حضر پاک دعا کر کے اللہ سے رکوانے کی درخواست کرتے ہیں اللہ پاک روک دیتے ہیں پھر حضرت ریز المرتضیٰ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے حضرت پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آج تیرے والد ابو طالب زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی بتاؤ ابو طالب کا شعر کون پڑھ کے سنائے گا بچپن میں ابو طالب نے حضرت پاک علیہ السلاۃ السلام کے لیے شعر پڑھا تھا علی بیٹے تھے نا تو بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کو تو واحر ہوتا ہے اس کو جانتا ہے علی جلمرتضیٰ نے وہ شعر پڑھا صاحب کنز الامال یہ لکھتے ہیں وہ اب غمام و بے وجی الجامہ عصمۃ حضرت علی جلمرتضیٰ عرض کرنے لگے میرے والد نے یوں شعر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا وسیلہ دیکھے لوگ اللہ سے بارش مانگ آپ تو یتیموں کے فریاد رس ہیں بیواؤں کے لئے نگہبان ہے اسے حضرت پاک نے سن کر فرمایا ہاں ہاں اہلی یہی بات ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا سنن دارمی جلد اول صفحہ چھپن کے اوپر <coughs> باپ ماں اکرم اللّہ تعالیٰ نبی ہو باد موتی اس کے تحت موجود ہے سنن دارمی میں حضرت عائشہ کے سامنے عرض ہوا کہحت سالی کا معاملہ ہے بہت زیادہ ہو گیا کیا کریں فرمائے حضور پاک کی قبر کے اوپر تھوڑی سی جگہ کو کشادہ کر دو آسمان سے واقعی بارش برس جائے گی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ عمل کیا گیا تو آسمان سے بارش آ گئی ہے امام مالک ابنانس رامت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں یہ اشفا ب حقوق المصطفیٰ کے اندر موجود ہے جلد کے اوپر شیخ منصور ابو جعفر منصور مدبر وقت قران ہے امام مالک کے سامنے آتا ہے امام مالک کے ساتھ آ کر ایک معاملے پہ بحث کری ہے ایک معاملے بحث کے اندر آواز بلند لگی ہے امام مالک کرامت اللہ تعالی علیہ نے ادب کام کیا کہ آیات قرانیاں لمبا واقعہ وہ پیش کیا آخر میں یہ بات پوچھنے لگے عالم تو امام مالک تھے یہ تو عالم مکمل نہیں پوچھنے لگے یہ بتایں میں دعا کرتا ہوں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منہ کے دعا کروں یا دوسری طرف منہ کے دعا کروں یہ قبلے کی طرف کیوں؟ وہ معامل اتفاقی کچھ ایسا ہے حضور کی قبر پہ اللہ پاک آپ سب کو لے جائے اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں ملے جائے حضور پاک کی قبر ممارک پہ جائیے حضور کی قبر کی طرف منہ کریں گے پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے گی آٹومیٹکلی قبلے کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے تو ابو جعفر کہنے لگا حضور کی طرف منہ کر کے وسیلے کے دعا مانگوں یا قبل کی طرف منہ کر کے مانگو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے لما تصریف وجہ کا ان کو حضور پاک سے چہرہ کیوں اٹھاتے ہو وسیلت کا وہ وصیلت و ابھی کا آدم علیہ السلام حضرت آدم تیرے باپ اور تیرا بھی حضور پاک وسیلہ ہے اسی طرف منہ آپ اندازہ لگائیں حضرت امام مالک ابن امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے خطیب بغدادی نے تاریخ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو دس پہ حضرت امام شافی کا کال پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں میں حضرت امام ابو حنیفہ کی تبرک پیش کرنے کے لیے اس کی قبر پہ آ کے وسیلہ دیتا ہوں اس کی جو ہے نا حضرت امام ابو حنیفہ کو وسیلہ دے کے اللہ سے مانگتا ہوں تو میری حاجت پوری ہو جایا کرتی ہے ابن حضر مکی نے القرات الحسان صفح کے اوپر حضرت امام اعظم کی قبر پہ آنے کے کو امام امام کا عمل نقل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام احمد ابن حنبل کے واقعہ کو شواہد الحق میں موجود ہے یہ صفحہ نمبر 166 کے اوپر انہوں نے بھی اس معاملے کو امام شافعی کا واقعہ بھی پیش کیا اور زوات کے معاملے میں بھی استدلال کیا امام ابو اس ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 299 کے اوپر بھی باب قائم کیا الاستفاه بسالک المسلمین مسلمانوں کے معامل فقراء المسلمین جو مسلمانوں میں فقیر ہیں ان کا وسیلہ دے کے بعد کیسے مانگیں اس کے اوپر ایک حدیث لائے ہیں جو اپنے ضعیف بندوں کی وجہ سے کمزور اور ناتما بندوں کی وجہ سے دوسروں کو رزق ملتا ہے تو کمزور کو وسیلہ ثابت ہوا ثابت کیا امام غزالی کے لیے پیش کیا ہے امام نوبی شافی رحمۃ اللہ کتاب الزار سفر نمبر دو سو اٹھ کے اوپر وسیلے کو واضح طور پہ مانا امام کمال الدین ابن اللہ تعالی وسیلے کو واضح طور فت القدیر کی شرح ایک سو انسٹھ کے اوپر وسیلے کو مانا اور حضرت کی وسیلے کی بات کی ہے اور جاتے ہوئے یہی کہا کہ ینفر کیا جب پاک علیہ کی قبر سے ہٹے پھر روتے ہوئے بندہ ہٹے یہ روتے ہوئے پھر پاک کا وسیلہ دینے کے بعد شکل, مبار... شکل جو ہے نا روتی ہوئے بنا کر حضر پاک کی فراق کی وجہ سے بندہ ہٹ کر واپس آئے علامہ کی بات کو میں پہلے نقل کر چکا ہوں وہ اس کے وقت جب میں تنقید کی بات نقل کر رہا تھا دنیا اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں یہ حوالہ بھی یاد رکھیں مقدمہ شامی میں امام شامی رحمت اللہ علیہ قول موجود ہے بِنَبِيِّ الْمُقَرَّمِ بِا امامِهِ الْعَاظْمِ اللہ میں امامِ عاظم کا وسیلہ بھی دیتا ہوں حضور پاک کا وسیلہ بھی دیتا ہوں وہ شامی جس کے فتوے پہ آج فتوے کا مدار ہے جس کے فتح پہ آج مدار ہے اس نے مقدمہ شامی میں یہ بات پیش کی ہمیں ایک مماتی کا شگرد تھا وہ میرے پاس پڑھنے آیا وہ شامی کی پڑھائی کے دوران مجھے کہنے لگا کہ ہمارے استاد ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ شامی نہیں مانتے تو اس دن اتفاق سے دو دن بعد یہی سبق آنے والا تھا تو میں نے وہی سبق نکال کے اس لڑکے سے کہا اپنے استاد کے پاس جاتا ہے اور نے کہا جاتا رہتا ہوں میں نے کہا اسے جا کے کہنا مول صاحب کہہ رہا تھا میں یہی شامی مانتا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ کا وسیلہ موجود ہے اس نے جا کے اسے دکھایا کہ وہ صاحب کہتے ہیں ہم شامی مانتے ہیں اور یہی مانتے ہیں جس میں امام صاحب کا تو کہنے لگے شامی ہے کوئی قرآن تھوڑا ہے؟ ٹھیک ہے میں نے کہا کبھی یہ کسی کتاب کو بالکل مکمل نہیں مانیں گے آپ دیکھ کے آپ دیکھ کے تجربہ کر لیں یہ ایسا ہی معاملہ ہے حضرت شاول اللہ کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں المحنت المفنت کا حوالہ سفر پچیس پہ موجود ہے یہ بھی آپ کے سامنے پہلے نقل کر چکا ہوں یہ حوالہ آ چکا ہے اس پہ جن نے دسترط کیے ہیں ان کے نام بھی آ گئے ہیں کہ چوبیس چوٹی کے نے دسترط کیے ہیں مسئلہ توسل اور غیر مقل دین میں دیکھیں اور کچھ نہیں تو قاضی شوقانی کی بات پہلے آ چکی ہے توحت الاکرین کے حوالے سے انہوں نے بھی اس کو مانا ہے صفحت سفر 56 پہ انبیاء کی ذات کے وسیلے کو نبی اور غیر نبی کی ذات کے وسیلے کو مانا بلکہ اس پہ دلیلیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ اور نہیں تو وہی الزمان غیر مکلد اپنی کتاب حریت الماعدی میں اسی بات کو نقل کرتا ہے کہ ہمارے اصحاب میں قاضی شوقانی جو ہے بڑے دھڑلے سے اس معاملے میں قائل ہے آخر میں سفر 27 میں شبہات پہ آ جائیں کہ غیر مقلد اور مماتی عالبت اس پہ شبہ پیش کرتے ہیں کہتے سورج نمبر میں ما نعبدهم إلا ليكربونا إلى الله ذلفا یہ جو مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت یا ان بزرگوں کی باتیں اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں تو تم بھی وسیلہ اس لیے دیتے ہو کہ تمہیں خدا کے قریب کر دیں میں کہتا ہوں اللہ تمہیں آنکھیں دے اور آنکھیں دے کر پھر اس آیت کو دیکھنے کی توفیق دے ما نعبدہم ہے ما نہ ماں نہیں ہے یہ وسیلے کی بات نہیں ہے عبادت کی بات ہے ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں عبادت کی بات پیش نہیں کرتے معاملہ اور ہے اور معاملے پہ فٹ کر جاتے ہو کافروں والے معاملے کو نبی کے وسیلے پہ فٹ نہ صفحہ 1092 کو دیکھ لینا بخاری شریف جلد دو میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں شرار الخلق لوئی لوگ ہیں جو وہ ایتیں جو کافروں کے لیے اتری ہیں نبی لوگوں کے اوپر اور اچھے لوگوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں وہ دنیا میں بدترین مخلوق ہے یہ ان والا معاملہ اپ مت کیجئے یہ اس اعتراض کے اوپر یہ معاملہ یہ یاد رکھیں اور جو وسیلے کے اندر یوں کریں کہ جس کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں متصرف الامور بھی ہے عالم الغیب بھی ہے مشکل کشا بھی ہے ہم اس مسئلے نہیں ہے تو شرک ہے وسیلہ کچھ اور ہے شرک کچھ اور ہے. آپ دونوں کی تعریفات نہیں جانتے علماء دو بند دونوں کے اندر فرق جانتے ہیں اس لیے وہ عقل والے ہیں اور تم بے اقل ہو دوسرا صبح اس کے اوپر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مرکات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اللہ کے اوپر کس چیز کا حق نہیں ہے اور آپ کہتے ہو بے حق فلاں بےحق فلاں صاحب ہدایہ نے بھی لکھا ہے کے فلاں نہیں کہنا چاہیے تو تم نے کے فلاں کیوں کہا ہے؟ بحق فلاں کہنا نام مکرو ہے ہنسیوں کے نزدیک اس کے جواب دینے سے پہلے ایک جواب یہ ذہن میں رکھ لیں یہ تحریرات حدیث جو میں آپ کو پیش کر چکا ہوں وہی صفحہ صفحہ نمبر 396 ایک دو تین چار چار جگہ حضرت مولانا حسین علوانی نے بےحق نبی یلمکرم بجاہ نبی یلمکرم بحق فلاں ان کے لفظ لائے ہیں مکرو ہے تو فتویٰ اس پہ پہلے دے بعد میں ہم سے بات کرنا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے ہم بحق کہہ کے واجب والا معنی نہیں لیتے ہم بےحق کہہ کے جو معنی لیتے ہیں وہ وہ مانا لیتے ہیں وجوبی کے معنی میں نہیں تفضیلی اور استحسانی کے معنی میں لیتے ہیں جیسے صورت یونس آیت نمبر ایک سو تین میں ہے کان حقً علینظمن ہمارے اوپر حق ہے ہم مومن کو نجات دیں اجتحسانی اور تفصیلی معاملہ ہے اس سر صورت الحمہ آئے سینتالیس میں ہے وقان حقن علینہ نثر المکمن یہ بھی اسی معنیٰ میں حق لیتے ہیں ہم حق اس معنی میں نہیں لیتے یہ دوسری آپ معاملے میں دیکھیں جامع ترمزی اباب الدواد باب ادوا اسبا و امسا اس کے تحت حضرت امام ترمزی روایت نائحر پاک فرماتے ہیں جو آدمی صبح شام یہ کہے رضی تو بلّہ رب اب اسلام دین و محمد نبیٰ کان حقاً اللّہ اللہ پاک پہ حق ہے قیامت بن اللہ سے راضی کریں گے تو یہ حق بھی تفصیلی معنیٰ میں ہے جو جواب تم عزکت دو گے وہی جواب ہمارا اسی کا سمجھ لو اس پہ بھی یہ شبہ نہیں پیش کیا جا سکتا تا. اور بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا دربار تو ہر وقت کھلا ہے شبہ نمبر تین میں دیکھیں خدا ہر وقت کھلا ہے کیا ضرورت ہے وسیلے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے وسیلوں کے معاملے میں بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے سیڑھیوں چڑھنے کی؟ سیڑھی تو چھت پر چڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور اللہ نان اکرب الپرخ سے زیادہ قریب ہے ادھر تو سیڑھی لگ نہیں سکتی تم نے وسیلے کی سیڑھی کو درمیان میں کیوں اٹکا دیا ہے میں پوچھوں گا یہ جناب کا میرے لیے ہے یا اپنے لیے بھی ہے تم کیوں کہتے ہیں کا وسیع جائز ہے تم کیوں کہتے ہو اعمال کا جائز ہے؟ تمہارے امال کے وسیلہ دینے میں اللہ قریب نہیں ہوتے بعید چلے جاتے ہیں ذات کے وسیلہ دینے میں خدا قریب آ جاتے ہیں یہ کیسا معاملہ ہے اپنے آپ کو بھی دیکھو اگر اس سے وسیلہ بال کی تردید ہوتی ہے تو وسیلہ بالآمال کی بطری کے اولا پھر تمہارے مطابق تردید ہوگی اصحاب الغار کا واقعہ ہمیں پیش مت کیا کرو لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے اسی خدا کا سکھایا ہوا ہے ادعونی بحق میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے امام حاکم کی تصحیح سے مستدر کے حاکم کے حوالے سے کہ آدم اسی کے وسیلہ دے تو یہ معاملہ وہ نہیں ہے جو معاملہ تم سمجھے ہو اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے الحمد للہ رب اللہ